بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد آج سولہ اور سترہ شابان المعظم چودہ سو تینتیس ہجری کی درمیانی رات ہے اور سات جولائی دو ہزار بارہ اور ہفتے کا دن ہے کیونکہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ رمضان المبارک کے جو صحیح احکام ہیں ان کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور آج کا درد ان شاء اللہ تعالی ایکسکلوسولی رمضان المبارک سے ریلیٹڈ ہے جس کا عنوان ہے رمضان المبارک کے صحیح احکام اور صحیح مسائل رمضان المبارک کے صحیح احکام اور صحیح مسائل یہ لیکچر کل پانچ مرکزی عنوانات پر مشتمل ہے جن میں سے تین ٹاپک انشاءاللہ اللہ آج ایڈریس ہوں گے اور اگلے دو ٹاپک انشاءاللہ اللہ اگلے ہفتے کی نشست میں پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کمبائن کر کے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر بھی اپلوڈ کر دیں گے رمضان المبارک کے صحیح احکام اور صحیح مسائل کے نام سے تو وہ پانچ ٹاپک کیا ہے ٹاپک نمبر ایک یہ ہے کہ قرآن حکیم کی روشنی میں رمضان المبارک کے عنوان پر سورت البقرہ کا رقو نمبر 23 جو ایکسکلوسولی رمضان المبارک سے رلیٹڈ ہے پورا رکو یعنی آیت نمبر ایک سے لے کر 188 تک اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ ہم کور کریں گے دوسرا ٹاپک ہے بارہ صحیح احادیث کی روشنی میں رمضان المبارک کی اہمیت اس کی فضیلت اور اس کا پروٹوکول یعنی اس کی روحانیت اس کو انشاءاللہ تعالی ہم سننے کی تعدت حاصل کریں گے ٹاپک نمبر تھری ہوگا قرآن حکیم اور سنت یعنی صحیح احادیث کی روشنی میں تقریباً دس صحیح احادیث کی روشنی میں روزوں کی رخصت یعنی مسافر اور مریض کے لیے اور قضاء اور فدیہ اور کفارہ کے جو احکام و مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو ایڈریس کیا جائے گا تو یہ تین ٹاپک آج ایڈریس ہوں گے اور اگلے دو ٹاپک جو ہیں وہ اگلی نشست میں اور وہ کون سے ہیں ٹاپک نمبر فور پچیس صحیح احادیث کی روشنی میں روزوں سے متعلق تفصیلی فکی احکام اور مسائل اور پانچواں ٹاپک ہوگا سترہ صحیح احادیث کی روشنی میں شب قدر اور اسی میں انشاءاللہ میں شب برات سے متعلق بھی ایڈریس کر دوں گا اعتکاف قیام اللیل جس کو ہم تراوی کہتے ہیں اور صدقہ فطر کے احکام و مسائل انشاءاللہ شاء ایڈریس کیے جائیں گے تو آپ اللہ کا نام لے کر ٹاپک نمبر ون کی طرف آتے ہیں آپ کو یہ سورت البکرا کا رقو نمبر تیس الگ سے ایک پیج پہ مل چکا ہے اس کو اپنے سامنے رکھ لیجئے تو ٹاپک نمبر ون پرانے حکیم کی روشنی میں رمضان المبارک کے صحیح احکام اور مسائل تو بھائیو رمضان المبارک کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس عنوان پر پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ پر ایڈریس کیا گیا ہے اور وہ صورت البکرا کا رکو نمبر 23 یعنی آیت نمبر 183 سو تراسی سے لے کر ایک سو اٹھاسی تک چھ آیات میں باقی جتنے بھی آپ قرآن کے اندر آئے نماز سے ریلیٹڈ تو مختلف صورتوں میں حج سے ریلیٹڈ تو مختلف صورتوں میں لیکن رمضان المبارک کو قرآن پاک میں صرف ایک ہی جگہ ایڈریس کیا گیا ہے اور وہ سورت القرا کا رکو نمبر 23 آیت نمبر 183 سو تراسی سے لے کر ایک تک لہذا اس رکو کا اگر ہم عنوان ایک رکھ لیں رمضان المبارک کہ صحیح احکام اور مسائل کو رکھا جا سکتا ہے تو اللہ کا نام لے کر اسے شروع کرتے ہیں ادب اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مسیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتبہ الزین من قبلکم جیسا کہ مقرر کیے گئے تھے تم سے پہلی امتوں پر یہ اردو میں پہلی اور ویسے اس کو اگر صحیح اپروپریٹ بات کی جائے تو اگلی امتیں جو گزر چکی اور مقصد کیا تھا لعلکم اللہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تو روزوں کی فرضیت کا مقصد ہے انسان میں تقوی پرہیزگاری کو پیدا کرنا عربی زبان میں تقوی کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے وقا یعنی بچنا اور شریعت کی ٹرم کے اندر اللہ تعالی کے خوف کی وجہ سے اور اس کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے گناہوں, پر گناہوں سے بچنا اور نیکیوں پر استقامت اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا اس کو کہیں گے تقوا پھر اس کا کلائمکس ہے سورت الحجرات کے اندر ان نہ اکرمکم ان بے شک اللہ کے حضور تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوے والا گاڈ کانشیسنیس جس کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ہے ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں کا من منکم نام اور اس میں بھی یہ آسانی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی مریض ہو اولا سفرن یا سفر پر ہو فعدتن من ایامن اخر تو وہ اپنی گنتی پوری کر سکتا ہے بعد کے دنوں میں دو کنڈیشن ہے یا وہ مریض ہو اور یا مسافر ہو اور ایک اور کیٹیگری وہ اللہ دینا یوتی او نہ مسکین اور وہ لوگ بھی کہ جن کے لیے بمشکل روزہ رکھنا ہو جاتا ہے بڑی مشکل سے ان کے اندر استطاعت ہے روزہ رکھنے کی ایک معنی تو یہ بنے گا اس کا تو وہ مسکین کو فدیہ دے سکتے ہیں اپنے روزے کے اعزاز اور دوسرا معنی یہ بن سکتا ہے کہ جس کو فدیہ دینے کی اہلیت ہے اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے تو وہ روزوں کی جگہ فدیہ دے دے لیکن یہ والا جو معنی ہے یہ درست نہیں ہے پہلا معنی ہی درست ہے وہ انشاءاللہ شاء تعالیٰ صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں میں انشاءاللہ بعد میں ایڈریس کروں گا اس کے احکام کی ڈیٹیل میں تو جو لوگ بمشکل استطاعت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی وہ فدیہ دے دیں مسکین کو پمن تکو خی عرفا ہوا خیر اللہ اور جو کوئی اس سے بڑھ کر کرنا چاہے یعنی ایک سے زیادہ مریض کو کھانا کھلانا چاہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ روزہ رکھ لے نیکی میں جو بڑھنا چاہے پہا خیرہ تو اس کے لیے وہ بہتر ہے وہ انسوم خیر اللہ <لَّكُم> اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے یعنی پوری کوشش کرو کہ روزہ ہی رکھو فدیا تک بات نہ جائے اگر صحت اجازت دے اور کوئی ایسا پرابلم نہ ہو تو روزہ رکھنے میں ہی بہتری ہے ان کم تم تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو تو یہ دو آیات کے اندر رمضان مبارک کی اہمیت اور مقصد اور تھوڑا سا اس کا بلو بھی بیان کر دیا گیا کہ کن پر فرائض ہیں اور کس کو چھوڑنے کی اجازت ہے اب اس سے اگلی جو آیت ہے آیت نمبر ایک سو پچاسی اس میں رمضان مبارک کی پرٹیکولر فضیلت کا بیان ہوا ہے اور چند ایک اس کے احکام بھی رمضان رمبان انزل فی القرآ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے القرآن نازل کیا یعنی اس کی فضیلت کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ القرآن اس میں اللہ تعالی کی ہدایت کی آخری کتاب اور جو ٹیمپرڈ نہیں ہوگی فائنل ٹیسٹیمنٹ اولڈ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے بعد یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ القرآن یہ بھی رمضان مبارک میں نازل ہوا یہ رمضان کو فضیلت حاصل ہوئی خدل الناس اب تین باتیں آ رہی ہیں قرآن کے بارے میں جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے البقرہ میں آیا تھا حزل مستین اور یہاں آ گیا ساری انسانیت کے لیے ہدایت جو ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اس کے لیے ہدایت ہے اور اس میں نشانیاں ہیں روشن سلائل ہیں ہدایت کے کیونکہ یہ کتاب کتابیں ہدایت ہے اگرچہ اس کے اندر ایمورالوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ آیات بھی ہیں ایسٹرانمی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ آیات بھی ہیں جیولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ آیات بھی ہیں سائنٹیفک فیکٹس پہ بھی آیات ہیں لیکن اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ ہے کتاب ہدایت ہے وہ بیہ ناتم من الہدا ول فرقان اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب الفرقان یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو بھی آج اس فائنل ٹیسٹمنٹ الفرقان پر پیش کیا جائے گا جو تعلیمات اس کے مطابق ہوں گی وہ ایکسپٹیبل ہوں گی جو نہیں ہوں گی وہ ایکسیپٹبل نہیں ہوں اور الحمد للہ یہ کتاب جس ہستی پر نازل ہوئی امام کائنات سعید الین والآخرین شفیع المزبین رحمت العالمی سعید و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان وہ بھی الفرقان ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد فرق الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق آج بھی جو شخص یہ کہتا ہے نا میرا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ حق پر ہے اور جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی بھی شخصیت کے ساتھ ان کے مقابلے پر اپنی نسبت کو جوڑتا ہے وہ پھر ہدایت پر ہے حدل انداز لوگوں کے لیے ہدایت خالی بزرگوں کے لیے نہیں نیکوکاروں کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے ناتمن الہدا اور ہدایت بھی اور اس کے بھی روشن دلائل والفرقان اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب اب جب قرآن کی باری آتی ہے قرآن کا کہیں ذکر آتا ہے تو پھر میں تو کڑا پوچھتا ہوں لیکن اب آج موضوع نہیں ہے اس میں صرف میں اشاراتن بتا دوں کہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 37 کے نام سے تقریباً 12 سے 13 منٹ کی گفتگو ہے کہ وسیع رسول کون ہے رسول اللہ کا خلیفہ اس دنیا پر کون ہے وہ یہ کتاب وہاں میں نے صحیح بخاری اور مسلم سے ثابت کی ہے کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع ہے قیامت تک کے لیے اس امت تک اس کے علاوہ ایک پورا لیکچر ہے دو گھنٹے کا امام الانبیاء کی دعوت قرآن کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے ریسرچ پیپر نمبر فور وہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہے پچاس آیات سے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ اور اس کا عنوان بھی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن امام المبیا کی کیوں <بَلَا> اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا تاکہ اس کتاب کے ذریعے تم لوگوں کو ڈر سناؤ اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے اس پر عمل کرے فضائل اعمال کے ذریعے نہیں فضان سنت کے ذریعے نہیں اررحیق المختوم کے ذریعے نہیں اور چودہ ستاروں کے ذریعے بھی نہیں یہ اللہ کی کتاب فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ مشہرہ تو جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے اس ماہ کو پائے تو اسے چاہیے اس میں روزے رکھے و كَانَ مَرِيضًا مریض اولا سَفَرٍ اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو من مِنْ من اخر تو اسے چاہیے کہ باقی کے دنوں میں گنتی کو پورا کر لے یورید اللہ بیکم السف یہ <سؤال> ہے اسلامک فلسفی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے یہ نہیں ہے کہ مریض ہو تو مسافر ہو تو زبردستی روزہ رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چاہتا ہے آسانی ولا یریید بکم العسف <سؤال> اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پریشانی نہیں چاہتا تنگی نہیں چاہتا اللہ <سؤال> والی تک مل اور تاکہ تم عزت کو پوری کرو اس کی گنتی کو پوری کرو والی تو کب اللہ علام ہدا اور پھر جب گنتی پوری ہو جائے پھر اللہ کی تکبیر بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی یہ ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق کے ساتھ مبوز کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے یہ ہے الہدا قرآن اب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مہینے کو قرآن کے ساتھ کیا نسبت ہے اہمی نہیں رہا رات کو کیا ملال میں قرآن سنا جاتا قرآن قرآن ہو رہی ہوتی اس مہینے میں رمضان اور قرآن کا ایک رشتہ ہے تاکہ تم تکبیر پھر بلند کرو روزوں کی گنتی مکمل ہونے پر اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں دی اور وہ کیا ہوتی ہے وہ ہم عید الفطر کے دن تکبیر بلند کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر, اکبر, اکبر وللہ الحمد ولاء اللہ اور تاکہ اس کا شکر کرو اور وہ تکبیر بھی, بھی شکر پہ ہی مکمل ہوتی ہے وللہ اللہ تکبیر بھی بلند اور شکر بھی تو لہذا اس تکبیر جس پر امت کا اجماع ہے اور عملی تواثر ہے اس کا ذکر قرآن میں بھی آ گیا. اب اگلی آیت جو ہے اس رکوع کی وہ قرآن پاک میں اہم ترین مقام ہے اس حوالے سے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے انسانیت کا میگنا کارٹا بیان کیا ہے صدی کے اندر انگلینڈ کے اندر ایک قانون بنا تھا جس کو کہتے تھے میگنا کارٹا جس کے تحت ہر شخص حکمران سے جا کر اپنی پرابلم بیان کر سکتا تھا ہر شخص کو یہ اجازت تھی کہ وہ حکمران کا دروازہ کٹکھٹائے اس کو انہوں نے نام دیا میگنا کارٹا اور انسانیت کا میگنا کارٹا یہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 186 سو چھیاسی ہے وہ ادا کا عبادی قریب اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو فرمائیے میں بالکل تمہارے قریب ہوں اجیب الدعوات ذا دعان پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں قبول کر لیتا ہوں دعا کو جب وہ مجھے پکارتا ہے لیکن شرط کیا ہے ون وے ٹریفک نہ ہو فلی تجیب لی ان کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے ول یق منو اور مجھ پر ایمان لائیں اور ایمان یعنی زبانی گلامی نہیں جیسا ایمان لانے کا حق ہے لہم یرشدون تاکہ یہ رشد پا سکیں حزائت پا سکیں یہ ہے انسانیت کا میگنا کارٹا اب حرام کن بات یہ ہے کہ یہ آیت رمضان والے چیپٹر میں کیا کر رہی ہے اس کے فلسفے پر غور کرنا ہے کہ رمضان میں اس آیت کا کیا تعلق ہے اس کی فلسفی کو بھی سمجھ لیجیے اصل میں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے دن کی بھوک اور پیاس کے ذریعے ہمارے حوانی وجود کو کمزور کیا شہوت شہبت ٹھنڈی ہو گئی خواہشات ٹھنڈی ہو گئی خصوصاً عصر سے مغرب کا وقت اور آج کل تو گرمیوں کے روزے آ رہے ہیں 21 جولائی سے انشاء اللہ تعالیٰ امید ہے تو عصر سے مغرب کے دوران تو انسان کا دل ہی نہیں کرتا کہ کسی کو بات بھی کرے کیونکہ جسم بالکل کمزور ہوا ہوتا ہے شہوت بھی ٹھنڈی ہوئی ہوتی ہے خواہشات بھی ٹھنڈی ہوئی ہوتی ہیں اور رات کو پھر کیا آ گیا قیام اللیل میں قرآن سنو جب قرآن رات کو سنا جائے گا اور سمجھ بھی آ رہی ہو تو دل میں دل میں جو جسم کمزور ہوا اور رات میں روح کو جب یہ روح کی غذا ملے گی اللہ بکر اللہ تتما القلو بے شک آگاہ ہو جاؤ اس بات پر اٹینشن کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا سنوں سب سے بڑی اللہ کی یاد کیا ہے سب سے بڑا ذکر یہ ہے ان <تصف> لا بے شک اس از ذکر العرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے سب سے بڑا ذکر اللہ کا یہ از ذکر سے مراد عربی میں اس شہ کو کہتے ہیں جو اللہ کی یاد کو دلا دے انسان کو یاد آ جائے کسی کی یاد آپ کے بیگ کے اندر کوئی دس سال پرانا بال پوائنٹ پڑا ہو آپ کو کسی دوست نے گفٹ کیا ہو اور دس سال اور یہ وہ کتاب ہے جس کو جتنی بار پڑھا جائے گا سمجھا جائے گا اس کتاب والے کی یاد آئے گی اللہ کو یہ ہے ازدک انزک الحجر آئت نمبر نو تو دن کو جسمانی وجود کمزور رات کو روحانی وجود مضبوط تو جب یہ رشتہ جڑے گا تو انسان میں اندر سے یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ میں جس اللہ کے لیے یہ ساری قربانی دے رہا ہوں دن کی مشقت برداشت کر رہا ہوں اور رات کی تکلیف اپنی نیند قربان کر کے کیا میں اپنے رب کے ساتھ بات کر سکتا ہوں میں اس کو پکاروں تو وہ مجھے سنے گا کہ دل کے اندر تڑپ اپنے رب کے لیے پیدا ہوتی ہے اور رمضان میں آپ دیکھیں میرے جیسے بھی گنازار باغی قسم کے لوگ ان کا دل بھی اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے دل پسی جاتا ہے اس وقت اندر سے یہ آواز اٹھے گی کہ ہمارا رب کدھر ہے یہی حاوہ کرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہمارا رب کدھر ہے ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہ عائد نازل ہوئی وہ عبادی اور جب اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں انی میرے بارے میں قریب تو بے شک میں ان کے قریب ہوں اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے بھی اپنی شان کے لائق ان کی رگے جانچیں بھی کری نخل اقرب اللہ محب الوری اور کیسا قریب ہوں عجیب دعوتان پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے لیکن شرط وہی ہے پل یس سجیبولی ان کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے منوبی اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ حق ہے لا الحم یرشدون تاکہ یہ ہدایت پا اسی آئے کو بنیاد بنا کر میں نے ابھی پچھلے دنوں میں گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے ایک گھنٹہ ستائیس منٹ کی گفتگو ہے وسیلہ اور تبسل کے صحیح احکام اور مسائل جو پچھلے ہفتے ہماری گفتگو ہوئی تھی اور اس میں اینڈ اسی آیت پہ ہوا تھا کہ صحیح وسیلے کون سے ہیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے اور اللہ تعالیٰ پہنچنے کا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی پروٹوکول نہیں سوائے ان چیزوں کے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتانے پر تعلیم فرمائی اور توحید کے اوپر مسئلہ نمبر تین ایک گھنٹہ چالیس منٹ کی گفتگو ہے دعا صرف اللہ ہی سے نا بدو و نستعین یہاں دعا کا ذکر ہے دعا اللہ ہی سے مانگنی ہے دعا سیدنا علی سے نہیں مانگنی شیخ عبد القادر جلانی سے نہیں مانگنی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ کسی جی فرشتے سے مانگنی ہے دعا صرف اللہ ہی سے نہ اضا صاحب اب اگلی آئے جو ہے 187 اس میں قرآن پاک میں وہ حصہ آ ہے رمضان المبارک سے ریلیٹڈ جس میں فقی مسائل اس کے جو ہیں شری مسائل اختمام بیان کیے گئے فق کو ہم مانتے ہیں لیکن فک ال اسلام فک عربی زبان میں کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ بوجھ کو کسی مولوی کی فق نہیں فک السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی گئی تو یہ آ رہی ہے اب قرآن پاک میں وہ آئے جس میں روزوں سے متعلق سی کی احکام ہے اوکھل لئی لتیامرفت تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں تعلق بنانا خاص تعلق الى نسائکم اپنی عورتوں کی طرف یعنی عورتوں کے ساتھ اس زواجی تعلق رمضان کی راتوں میں قائم کیا جا سکتا ہے لباسن لکم بن تم لباس اتنی زبردست اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے حیا کے پہرائے کے اندر اندر گفتگو کی گئی کم نہ لباس تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے یعنی لباس ہے کوئی پردہ نہیں ہوتا دیکھیں ہمارے جسم پہ ڈائریکٹ لباس وہ تمہارا لباس ہے وہ ان تم اور تم ان کا لباس ایک ڈائریکٹ لباس والا معنی بھی لیا جا سکتا ہے اور دوسرا ان معنوں میں کہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہوں عالم اللہ تختہ نونا انفسکم اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جانچ لی لفظی ترجمہ تو ہے جان لی اللہ کے علم سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیا ان کم تم تختہ نونا کہ تم اپنی جان میں اپنے ساتھ خیانت کرتے تھے گلٹی فیل کرتے تھے فتابہ علیکم تو اللہ تعالیٰ نے تم سے جو ہے وہ تمہاری توبہ قبول کر لی و عنکم تمہاری طرف وجو کیا اور تم سے درگزر فرما دیا فل آم تو اب آؤ اپنی بیویوں کے ساتھ اس زواجی تعلق قائم کرو وقت ماں کا طب اللہ اور پھر اللہ کے حضور طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے یعنی نیک اولاد جو مقصد ہے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کا کہ ایک خاندان وجود میں آئے یہ جانوروں والا حساب نہیں ہے اور نہ آج کے وہ یورپ اور امریکہ کا وہ ایڈوانس معاشرہ جو سو کارڈ جہاں پر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا باپ کون ہے خاندانی سسٹم تباہ ہو چکا ہے انسانیت کی بقا خاندانی سسٹم میں ہے اس کا کانٹیکٹ سمجھ لے صحیح بخاری کے اندر آتا ہے برا بن آزم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ صحابہ اکرام علی امردوان اور یہی جو بات ہے وہ زیادہ حق کے قریب ہے صحابہ اکرام علی امردوان اپنی بیویوں کے ساتھ رمضان کی راتوں میں صحبت کر لیا کرتے تھے لیکن ساتھ وہ یہ گلٹ بھی فیل کرتے تھے کہ شاید یہ حرام ہو کیونکہ وہ اپنے روزوں کو جیوس کے روزوں پر قیاس کرتے تھے کیونکہ اسلامک جو شریعت ہے یہ شریعت موسوی کی ہی ماڈرن فارم کئی اقامات وہی چلتے آ رہے ہیں اس میں تا وقت کے کوئی حکم تبدیل نہ کر دی لیکن کیونکہ واضح حکم نہیں تھا تو ظاہرہ ممانعت تو کوئی نہیں تھی لیکن صحابہ اکرام دل میں یہ گلٹی فیل کرتے تھے کہ شاید یہ غلطی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف توجہ فرمائی اور تمہیں اس چیز کی اوپنلی اجازت بھی دے بعض لوگ یہاں اس طرف بھی گئے ہیں کہ صحابہ اکرام علی امردوان اپنی شہابت پر کنٹرول نہیں کر سکتے تھے اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ان کے لیے ریلیکس کر دیا میں یہ سمجھتا ہوں سخت غصہ ہی ہے ایسا عقیدہ صاحبہ کے بارے میں رکھنا اس کی وجہ یہ ہے کہ سابق کرام علیہ امردوان نے تو اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے وقف کر دیا تھا وہ تو حضور کے اشاروں پر جان دینے کے لیے قربان تھے ان کے لیے روزے رکھنا کون سا مشکل تھا اصل میں یہ جو لفظ ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تم تم تختانو نہ تم اپنے آپ میں اندر گلٹی محسوس کرتے تھے یعنی ہم نے تم پر کوئی ایسی چیز مقرر نہیں کی تھی کہ یہ حرام ہے عورتوں سے صحبت کرنا تم خود بخود یہ سمجھتے تھے گلٹ فیل کرتے تھے اس کی انگلش میں صحیح ٹرانسلیشن ہو سکتی گلٹی فیل کرنا کسی نہ کردہ گناہ پر گلٹی فیل کرنا اور اپنے گمان میں یہ سمجھنا شاید میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے اوپنلی اجازت دے دی و کلو اور کھاؤ اور پیو چھت یتین القم الخت الب یمین الخی السوت یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید ڈورا الگ ہو جائے نمایاں ہو جائے سیاہ ڈورے سے سیاہ دھاری سے من الفجر فجر کے وقت اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق العزیز ہے سیدنا ادی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنے سرانے ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا دھاگا اور وہ اندھیرے میں دیکھتے رہتے تھے جب تک کالے اور سفید دھاگے کا فرق واضح نہیں ہوتا اس وقت تک وہ کھاتے پیتے رہے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مزہ فرمایا فرمایا کہ دیکھو ادھی کا تکیہ کتنا بڑا ہے کہ جس کے نیچے آسمان کے ڈورے آ جاتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سفید اور کالے دھاگے سے مراد یہ والے دھاگے نہیں ہیں اس سے مراد وہ سفید ہے جو مشرق کی طرف ظاہر ہوتی ہے جب جب رات جو ہے وہ دن میں داخل ہو رہی ہوتی ہے تو مشرق میں طلوع فجر کے وقت ختم سہری کے وقت بالکل سفیدی نمایاں ہوتی ہے اور ڈارک حصہ الگ سے نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے اوپر جو ہے وہ ڈارک حصہ ہوتا ہے نیچے جو ہے وہ سفید حصہ ہوتا ہے اس کی جو لائن جو بعد جہاں پہ باؤنڈری بن رہی ہوتی ہے وہ دو ڈوروں کی الگ کرنے والی لائن ہے اس کا ذکر پرانے پاک میں آیا ہے ایک صبح کازب بھی ہوتی ہے جس میں ہلکی ہی سی روشنی ظاہر ہونی شروع ہوتی ہے وہ صحیح صبح نہیں ہوتی صبح صادق وہ ہے جس میں باز نظر آئے کالا حصہ اور وائٹ حصہ اس کو کہیں گے صبح سابق جب یہ نمایاں ہو جائے اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو سما اسم سیامہ الا پھر تم اپنے روزے کو مکمل کرو رات تک اور شریعت کی ٹرم میں رات سے مراد ہے غروب آفتاب سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے ولا تو با شروح اور دیکھو اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہ کرنا جبکہ تم احتکاب کر رہے ہو پھر مساجد مسجدوں میں تو اس پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ مسجد میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتے احتکاف کی حالت میں اس سے اشارہ یہ بات بھی مل گئی کہ عورتوں کو بھی پریفریبل یہی ہے کہ مسجد میں احتکاف کرنا چاہیے باقی انشاءاللہ اس پر میں ڈیٹیل بات اگلی دفعہ کروں گا جب احتکاب کا موضوع آئے گا تل حُدُودُ حدود اللہ یہ اللہ کی حد ہیں فلاں تک اس کے قریب ہی مت پھٹکنا جو اللہ نے باؤنڈریز اپنی مقرر کر دی اب ان پابندیوں کو تم نے پورا کرنا ہے ان پر عمل کرنا ہے ان کے قریب بھی مت پھٹکنا کزالی کا یوبین اللہ آیات ہی بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہے لوگوں کے لیے لان نہ ہوں تاکہ وہ تکوا اختیار کریں مقصد کیا ہے تکوا تکوا گاڈ کانشیسنیس اللہ کا ڈر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں یہ آپ کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں مقصد یہ ہے کہ بات تمہیں سمجھ آ جائے ورنہ اب یہ عورتوں کا تعلق اور یہ ساری ان ڈک آئلی زندگی سے متعلق باتیں کرنا مقصد یہ ہے کہ تاکہ بات سمجھ آ جائے علمی جاننا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ بات سمجھ آ جائے اسی لیے بات کھول کھول کر آسان پیرائے میں بیان ہو رہی ہے اور بات سمجھ آئے تاکہ تقوی اختیار کرو جو کہ مقصد ہے اب آخری آیت اس رکو کی یہ ہے تقوی کا معیار کیا لٹ مس ٹیسٹ تکوا کا یہ بڑی کڑوی بات ہے بھائی سمجھ نہیں آتی تھی کہ رمضان والے رکو کے اندر اس آیت کا کیا کام ہے وہ اب سمجھ آ رہی ہے کہ تکوے کا لٹ مس ٹیسٹ کیا ہے جیسا کیمسٹری کے اندر آنسر کو ایلیمنٹ کو چیک کرنے کے لیے لٹمس ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو پتا چل جاتا ہے یہ کون سا ایلیمنٹ تکوے کا لٹ مس کیا ہے رس کے حالات بلا کم اور مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں باصل طریقے سے وطلو بہائی الحکام اور اس مال کو رشوت بنا کر حکام کی طرف بھی نہ جاؤ حکمرانوں کی طرف بھی ان کو رشوت دو کس لیے تاقلو فریق اموال تاکہ ایک فریق تم میں سے لوگوں کا مال ہڑپ کر لے بالعزم گنا کے ساتھ وہ ان تم جبکہ تم یہ جانتے بھی ہو گے حرام ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا یہاں ایک ایفیڈیوٹ بنوانا پڑ جائے ڈومسائل بنوانا پڑ جائے اپنا شناختی کارڈ بنوانا پڑ جائے اب تو خیر صورت حال کافی بہتر ہوگی ناظرا کی وجہ سے پہلے تو بڑی بری صورتحال کتنی جگہ رشوت دینی پڑتی یہ تقوی کا لٹ ٹیسٹ کہ مت کھاؤ مال آپس میں ایک دوسرے کے ناجائز طریقے سے اور اس مال کو رشوت کے ذریعے سہارا نہ بناؤ اپنے حکمرانوں تک پہنچنے کے لیے تاکہ ان کو مال دے کر کسی کا ناجائز مال ہڑپ کر لو یہی کرتے ہیں پٹواریوں کو پیسے لگاتے ہیں اور لوگوں کی زمینوں پر نجائز قبضے کر لیں بولے آدھائی تو تخوے کا لٹ مسٹ رسک جس کا رسک ہلال نہیں اس کے اندر کوئی تخوہ نہیں چاہے اس کی داڑھی ناخ سے نیچے ڈال دی ہو اس کی پگڑی بے شک دس کلو کی اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی چاہے وہ آنکھوں کا بھی نکاب کرنا شروع کر دیں اور ہاتھ میں پہ دستانے پہن لیں اور پاؤں میں بھی دستانے پہن لیں اگر رزق حلال نہیں ہے کوئی تکوا نہیں زیرو سے ضرب کھا جائے گا اگر رس کے حلال یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے لہذا میں یہاں پر پانچ حدیث مختصر رزق حلال کے حوالے سے بیان کر دوں اب یہ پیجز اپنے جیب میں ڈال لیجئے پہلی حدیث صحیح بخاری میں ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا رزق حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ گیا زمانہ کہ نہیں کسی کو کوئی پرواہ اور جناب اس تو بغیر سے کام ہی نہیں چلتا ہر بندہ ملاوٹ کر رہا ہے الا ماشاء اللہ حرام طریقے سے اور جی دودھ میں پانی نہ ملائے تو کام ہی نہیں چلتا کیوں نہیں چلتا ہم کئی دودھ والوں کو جانتے ہیں دودھ لینے کے لیے وہ دودھ بیچنے کے لیے بعد میں آتے ہیں دو دو دو, دو دو دو سو تین سو بندہ ان کی دکان پہ پہلے کھڑا ہوتا ہے کہ خالص دودھ دینے والے ہیں بیچتے بھی ستر پچہتر روپے کلو ہے اب خالص چیز بیچیں اور پانی دودھ میں پانی ملانا کوئی گناہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ پانی ملا کر دودھ پیا کرتے تھے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لیکن اس کو دھوکے کے ساتھ بیچنا خالص دودھ کیا کہ یہ غلط ہے آپ پانی والا دودھ بیچیں الگ سے اس کو کہیں یہ چالیس روپے کلو ہے یہ پانی والا ہے اور یہ خالص جو ہے یہ پچہتر روپے کلو ہے ٹھیک دوسری حدیث صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے گندم بک رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندم کے ڈھیر میں ہاتھ مارک داخل کیا تو آپ کے ہاتھوں پر نمی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے تو اس سے آبی عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بارش ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے گندم گیلی ہو گئی یہ اس کی نمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گیلی گندم تم نے اوپر کیوں نہیں کی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس میں کیا چیز ملاوٹ ہوئی بھی ہے یعنی گیلی بیٹھ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کو اوپر کرو لوگوں کو ایپ بتا کر مال فروخت کرو کہ یہ گیلی ہے زہرا اس کا وزن بھی بڑھ جائے گا پھر کش پیاز کا کش گندم کا وزن کم ہوتا ہے اور گیلے پیاز کا گیلے گندم کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا یہ وہ عدیت ہے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ نمی والی جو حدیث تھی اس کے ساتھ وہ مجھ سے نہیں ہے جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ سے نہیں ہے وہ میرا امت ہی نہیں ہو سکتی آپ کہتے رہے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے نبی وسلم نے پہلے ہی امت سے باہر نکال دیا آپ کے کہنے سے میرے کہنے سے ہم امت میں داخل نہیں ہوں جیسا نکاح کے بارے میں آیا تھا ان نکاح سنتی فمن رغی عن سنتی فنئی سمنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یا ملاوٹ کے بارے میں بھی وہی بات ہے تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناگار ہے وہ فاسق بلیک مارکیٹنگ کرنے والا مصنوعی طریقے سے قلت پروڈیوس کرنا اسٹوریج کرنا ویسے سٹور کرنا کوئی بری چیز نہیں لیکن مارکیٹ میں اس طرح کہ پورا پیاز اٹھا لینا مارکیٹ سے پورا آلو اٹھا لینا جیسے اب رمضان شریف آئے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ کئی مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی لانت کے مستحق ہوں گے یہ کام کر کے اللہ ماشاءاللہ بلیک مارکیٹنگ کی اسلام میں اجازت نہیں سٹور کر سکتے ہیں لیکن جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہے فوراً باہر نکالیں گے اس یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ سے سارا آلو اٹھا لیا اور پھر کہا جی میں اندر اسٹور کیا وہ دے دوں گا تو ایسی کمائی قتن جو ہے وہ جائز نہیں خالص حرام بلکہ چوتھی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ذخیرہ اندوزی کر کے مسلمانوں کا غلہ روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جزام اور افلاس مسلط کر دے گا اس کو بیماریاں لگ جائیں گی اور اس پہ غربتا دے گی اور یہ بالکل ہم دیکھ رہے ہیں لاکھوں لوگ تم آتے ہیں اور اس سے زیادہ نکل جاتے ہیں بچے کو لا علاج بیماری لگ جاتی ہے بیوی کو لگ جاتی ہے خود کو لگ جاتی ہے کتنے امیر امیر لوگ ہیں بریانی نہیں کھا سکتے چاٹ نہیں کھا سکتے پراٹھا نہیں کھا سکتے دو ٹوس کھاتے ہیں صبح کے وقت دو شام کے وقت یہ تو مجھے آج سمجھ آئی ہے دھی پڑتے ہوئے کہ نبی فرمایا کہ تم پر یہ بیماری مسلط ہو جائے اور افلاس یہ دونوں چیزیں کہنا جی پوری نہیں پہنتی اینا کم آدھے پوری نہیں پہنتی افلاس مسلط ہو گیا اور کھانا نصیب نہیں ہو بیماری یہ دونوں چیزیں واقعی رسک حرام کی وجہ سے ہوتی ہیں لہذا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو پہلے اس کو یہ غور کرنا چاہیے میرے رزق میں تو کوئی ملاوٹ شامل نہیں ہو چکی اور پانچویں حدیث یہ میں نے اینڈ پہ رکھی یہ بہت خطرناک بہت خطرناک صحیح مسلم میں ہے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے اس کے بال پرانگدہ ہوتے ہیں جسم پر مٹی لگی ہوتی ہے یعنی بڑا اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ عام آدمی کو بھی اس پہ سر کھا جائے اور پھر ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا کرتا ہے یار اب یار اب یار اب لمبے ہاتھ کر کے یار اب یار اب یار اب لیکن اس کا کھانا آرام کا ہوتا ہے اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے اور اس کا جسم حرام کی غذا سے پروان چڑھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے بھی پہلی شرط یہی لگا دی کہ رزق کے حلال اور وہ دیکھ لیں رمضان والے چیپٹر میں دعا کا ذکر آیا اس کے بعد ہی فور میں ایک عائد کے بعد آ گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال نجائز طریقے سے ہڑپ مت کرو یہ نجائز طریقے سے مال ہڑپ کرنا ہے نا کسی کا ملاوٹ کر دی پیسے وہ لئے جس طرح کا سودا اس کو نہیں دے رہے تو یہ نجائز طریقے سے اس کا مال حاضر کرنے کی کوشش کی اب آ جائیے ٹاپک نمبر ٹو پہ بارہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں رمضان مبارک کی اہمیت فضیلت اور اس کا پروٹوکول اس کی روحانیت کا بیان پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک گواہی دینا یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے مقدمے کے بعد گواہی دینا کہ لا الہ الا وہ ان محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی کلمہ کہاں لکھا ہوا ہے مسلم کی پہلی حدیث میں لکھا ہوا ہے لا علّہ و انّا محمد الرسول یہ انا اس لیے ہے اس کی تاکید کے لیے نکلما یہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول دوسرا نماز قائم کرنا تیسرا زکوۃ دینا چوتھا حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا لہذا رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے ان پانچ بنیادوں میں سے جن کا ذکر آیا دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سوزک کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سرکش شیاتی کو قید کر دیا جاتا ہے اور مسرد امام احمد اور جامعہ تر میں مزید آگے الفاظ موجود ہیں کہ ایک منادی ہر رات اللہ کی طرف سے یہ ندا کرتا ہے ایک فرشتہ اے نیکیوں کے چاہنے والے آگے بڑھ سستی نہ کر اور اے اللہ کے نافرمان اور سرکش رک جا اب تجھے موقع مل گیا رک جا ہر رات اللہ کی طرف سے ندا آتی اللہ اس لیے بھائیوں اس دفعہ رمضان کیجل نہیں گزرنا چاہیے پروٹوکول کے ساتھ رمضان کو گزاریں تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان و مبارک کے روزے رکھے گا دو شرطیں لگائیں ایمان اور احتساب احتساب تین چیزوں کا مجموعہ ہے نمبر ایک اخلاص نمبر دو ثواب کی نیت اور نمبر تین اپنے نفس کی اصلاح کی نیت تقوی کی نیت اس کو کہتے ہیں احتساب تو جو کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گنا معاف فرما دے گا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کرے گا قیام العین جس کو ہم اپنی زبان میں تراوی کہتے ہیں اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گنا معاف فرما دے گا اور جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کرے گا جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاغ راتوں میں آتی ہے وہ اگلی دفعہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا لیکن وہ بات یاد رکھیں کہ یہ گناہ گناہ تغیرہ ہے چھوٹے گناہ بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوگی کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان یہ اس کے درمیان تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اگر بیچ میں کبیرہ گناہ نہ کیے ہو تو ایک جمے سے دوسرا جمعہ بیچ میں اگر ایک نواز بھی فرض چھوڑ دی جان بوجھ کے تو کبیرہ گناہ کر لیا لہذا کفارہ نہیں جا, بنے گا کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے بھی نیک امال کرنے سے آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں اسی ٹاپک پہ میری ڈیٹیل گفتگو ہے تقریباً پینتالیس منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے صوبہ اور گنا کبیرہ سے ریلیٹڈ میں نے ڈیٹیل سے اس پہ ٹیکنیکل گفتگو کی ہے چوتھی حدیث بھی متفکنل ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دیکھ لیں یہ ساری عدیث بخاری اور مسلم سے چل رہی ہے اور متفکنل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان آٹھ میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ارریان جو خالص اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے بنایا ہے وہاں سے روزہ دار اس کے علاوہ بھی اور دروازے ہیں آٹھ دروازے ہیں ٹوٹل ایک نمازیوں کے لیے ہے ایک کاقرین کے لیے ہے ایک مجاہدین کے لیے ہے اور ایک جو ہے وہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے والوں کے پانچویں عزیز بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی زبردست عزیز ہے ماشاءاللہ یہ ایپیکٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب دس سے لے کر ستر گنا تک سات سو گنا تک بڑھا دیتا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا اور فرمایا یہ فرمایا وہ نہیں ہے بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کرنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا جنت میں اور چوتھی چیز کیا کہ روزہ دار کے منہ کی, کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی, کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے اور پانچویں چیز فرمائی کہ روزہ ڈھال ہے فوہش گوئی اور جھگڑے سے بچو اور اگر کوئی تمہارے ساتھ جھگڑے تو اس کو کہہ دو کہ میرا روزہ ہے یہ بیسٹ آپشن ہے بیسٹ طریقہ ہے کسی قسم کی مس مسہپنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ کوئی بھی لڑائی جھگڑا کرے کوئی جی پائی جی روزہ ہے میرا تنگ نہ کرو میرا روزہ اور جو یہ جو الفاظ ہے روزہ ڈھال ہے تو سن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ روزہ ڈھال ہے آگ سے دوزہ کی آگ سے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص کتاب کے میدان میں ڈھال استعمال کرتا ہے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے بالکل اس طریقے سے دوزہ کی آگ سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال سبحان اللہ چھٹی حدیث مسرت امام احمد سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے اور دونوں کی شفا قبول بھی کی جائے گی روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو پورا دن کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روک کے رکھا اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا پھر قرآن سفارش کرے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو رات کو نیند سے روک کر رکھا کیا محل میں اس نے قرآن سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی سفارش بھی اس بندے کے حق میں قبول فرما لے گا لہٰذا تراوی کی نماز کو بھی کیجول نہیں لینا چاہیے وہ میں اگلی دفعہ انشاءاللہ بیان کروں گا اس میں جو اختلافات ہے ساتویں حدیث سنن ابن ماجہ میں زبردست حدیث کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی یہاں تک کہ وہ افطار کر لیں یعنی پورے روزے کی حالت میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اگلی روایت سنن ابن ماجہ میں ساتھ ہی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا خصوصاً افطار کے وقت قبول ہوتی ہے اور تابی کہتے ہیں کہ جو اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما وہ جب بھی روزہ کھولا کرتے تھے تو افطار کے وقت اللہ کے حضور اپنی مغبرت کی دعا کیا کرتے تھے تو افطاری کے وقت خصوصاً دعا کرنی چاہیے بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس سے آفرت کا سرمایہ اکٹھا ہونے والا ہے اور اس میں بہترین دعا وہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو کبھی بھی نہیں چھوڑا ربنا بنا فی فر دنیا حسنا وف اللہ قرتی حسنا وقینا عذاب النار اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی عطا فرما دے کہ ہمیں آخرت کی آگ کے عذاب سے بھی بچا لیں آمیر اس کے علاوہ جتنی مسنون دعائیں ہیں اور میں یہاں پہ مشورہ دوں گا جو ہمارے شام کے سنت اذکار ہیں جو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ سنت طریقہ کے نام کا جو آئیکن ہے اس میں صبح و شام کے سنت اذکار ہے کوشش کریں کہ افطاری کے وقت پانچ سات منٹ پہلے ہی بیٹھ دیں اور وہ سنت اذکار والی دعائیں پڑھیں سب سے بیسٹ دعائیں وہ ہیں الحمدللہ یہاں پر میں یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ جو حدیث ہے کہ رمضان مبارک کا پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے دوسرا مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ دوز کے عذاب سے رہائی کا ہے تو یہ حدیث ضعیف ہے اصول محدسین پر یہ امام بحیکی کی شعب المام کے اندر ہے اور اس میں علی بن زید ایک راوی ہے جو جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے تو لیکن یہ حدیث ہمیں جو پتا چل گئی کہ پورا مہینہ ہی آپ ہر روزے کے ساتھ افطاری کے وقت مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں اللہ ماج منات سو نبی دعود میں صحیح حدیث ہے جو شخص مغرب کی نماز کے فورن بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے سات دفعہ پڑھ لے المہ من النار اور اسی طریقے سے فجر کے بعد بھی بغیر گفتگو کیے اگر اس دن کو مر گیا تو اللہ تعالیٰ دوزت سے رہائ فرما دے گا اور رات کو مر گیا تو دوزت سے رہائتا فرما دے گا تو یہ دعا بھی مانگی جا سکتی ہے اجنی من النار آٹھویں حدیث جامعہ ترمزی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کی خاطر کسی کا روزہ افطار کروایا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ثواب اس کے روزے کا عطا فرمائے گا جبکہ جو روزہ رکھنے والا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی نومی حدیث اب یہ جو چار حدیثیں آ رہی ہیں نا یہ ذرا توجہ سے سننے والی ہیں مزید یہ بڑی کریٹیکل حدیث روزے کی روحانیت اور پروٹوکول روزے تو ہم سب رکھ لیتے ہیں لیکن یہ چار احادیث اس میں فیصلہ کریں گی کہ کون سا روزہ ایکسپٹیبل ہے اللہ کی بارگاہ میں حدیث نمبر نو صحیح بخاری سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بولنے اور برے کاموں سے نہ روکے اللہ تعالی کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں کوئی حادث نہیں اسی طریقے سے جھوٹ بول رہا ہے اسی طریقے سے برائی کرتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں زیادہ جو لوگ روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انڈیا کی فلمیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کرکٹ میچ میں جُا لگانا شروع کر دیتے ہیں کرکٹ کھیلنے میں کوئی حرض نہیں نہ میں کوئی بتوا لگاتا ہوں لیکن جُوا لگانا آج کل اکثر لوگ ہی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اور روزہ ٹھنڈا کر رہے ہوتے ہیں اور فجر کے وقت لوگ نکلتے ہیں جناب اور کئی لوگوں کے شیشے بھی توڑتے ہیں مجھے گراؤنڈ پہ جانے کے سڑکوں کے اوپر ہی جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں روزہ ٹھنڈا کرنے کے تو جھوٹ بولنے اور برے کاموں سے اگر روزہ دار کو اس کا روزہ نہیں روک رہا اللہ تعالی کو اس کو بھوکھا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں دسویں حدیث سنند دارویں میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار رہتے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہونا ہوئے کچھ حاصل نہیں ہوتا بھوک اور کیا حاصل ہوتی ہے کوئی تخوا حاصل نہیں ہوتا کوئی پرہزگاری حاصل نہیں ہوتی کوئی گاڈ کانشیسنیس حاصل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی پرہیزگاری اور مقام حاصل نہیں ہوتا اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا کھڑے اطراوی میں اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے یہ اتحادی مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ قرآن میں کیا پڑھا جا رہا ہے کسی درجے میں وہ بھی فال کر رہے ہوں گے اور جو ویسے ہی بے دلی کے ساتھ ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ امام رکوع میں جائے تو پھر آگے شامل ہوں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پیچھے گپے مارتے ہیں اور زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو عموماً مسجدوں میں مدرسوں کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بڑے بے فکر ہوتے ہیں پیچھے گپے مار رہے ہوتے ہیں آپ کو بغیر داڑیوں والے بچے پہلی ساتھ میں نظر گیارہویں حدیث المستر الحاکم میں موجود ہے صحیح صنعت کے ساتھ اور جامعہ تندی کے اندر بھی موجود ہے صحیح صنعت کے ساتھ یہ بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے اکثر سنی ہوگی یہ حدیث اس حدیث کے بغیر رمضان شریف کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے اور فرمایا آمین پھر دوسری سیڑھی تیسری سیڑھی پہ چڑھے اور فرمایا آمین صحابہ علی کرامر نے پوچھا اے اللہ کے محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور پھر بھی اپنی مغ فرتنا کروا سکے ولی عظم کا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ کریں آمی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مور بھی لگا دی آمین ہاں ایسا ہی ہو اے اللہ قبول کر لیں جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جبرئی علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درو شریف نہ پڑھے اللهم صل علی محمد وعلی محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انك حمید مجید دروش شریف کے فضائل پر میری 70 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر درو شریف کے صحیح فضائل اور صحیح مسائل کے نام سے رکھی ہوئی ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرئی علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا وہ لیادب اللہ کا تو والدین کا احترام بھی بہت ضروری ہے حقوق العباد میں سب سے اعلیٰ ترین حق ماں باپ کا ہے بارہویں حدیث مسند امام احمد میں ہے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 ال ان نسلا و نسوکی و مہیا یا و رب المین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے ٹوٹل اوبیڈینس اپنے رب سے یہ نہیں ہے گیٹ اپ مسلمانوں والا ہو داڑھی رکھ لی پگڑی سے جا لی شنوار سے اوپر کر لی حرام خوریاں بھی اسی طریقے سے جاری ہیں والدین کی نافرمانیاں بھی اسی طریقے سے جاری ہیں لوگوں کا مال نجائز طریقے سے ہڑپ کرنا بھی اسی طریقے سے وہ میرے استاد کہا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائیں اور ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے وہ کہتے تھے تم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے عوام کو تو دھوکا دے سکتے ہو اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے اللہ نے نہ نا داڑھی ناپنی نا ہے نہ نا پگڑی کی لمبائی ناپنی نا ہے اور یہ بالکل اہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کی ٹرانسلیشن ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور آ کو دیکھتا بھوت نہیں دیکھتا تمہاری یہ کتنا نورانی شہر ہے قیامت والے دن ہو سکتا ہے سب سے زیادہ زلیلی بھائی بندہ ہو رہا ہوں ہم تو شکلوں میں فیصلہ کر رہے ہوتے تمہاری شکلوں کو نہیں اللہ دیکھتا نہ مال کو دیکھتا اور ہم لوگ دیکھ ہی ان دو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی کی شکل کی وجہ سے اس کے قریب ہو جاتے ہیں کہ کتنے پہنچے ہیں بزرگ ہیں کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں ہے عقیدوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گساخیاں ہوں اور عقیدوں میں شرک گسا ہوا ہو تب بھی شکل بڑی خوبصورت ہے اور مال دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دلوں اور آمال کو دیکھتا ہے کرتوتوں کو اللہ اب آ جائیے آج کا آخری ٹاپک ٹاپک نمبر تھری پھر اگلے دو ٹاپک ان اگلے ہفتے ایڈریس ہوں گے اور وہ ہے قرآن اور صحیح عزیز کی روشنی میں روزوں کی رخصت یعنی مسافر اور مریض کے لیے اور قضاء اور فدیہ اور کفارہ کے احکام و مسائل سب سے پہلے اسوم عربی زبان میں جو روزہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیجئے اسوم عربی زبان میں کہتے ہیں رکنے کو ٹھہر جانے کو رک جانے کو اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی رضا کے لیے تنوئے فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے رک جانا جس کے رکنے کا حکم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو کہیں گے اور روزہ اور اس کا ذکر ہم آلریڈی صورت البکرا کی آیت نمبر 187 میں پڑھ چکے ہیں لہذا اس آیت کی روشنی میں جو بتایا گیا کہ کن چیزوں سے رکنا ہے اور کس چیز کی اجازت ہے اس پورے رکوع کے اندر مینلی دو چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر ایک کھانا پینا یا جسم میں کوئی بھی چیز داخل کرنا کیونکہ صحیح بخاری میں تالیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ خنہما کا قول لے کر آئے ہیں کہ جسم کے اندر کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نکالنے سے نہیں ٹوٹتا اس کے تحت جسم میں جو بھی چیز داخل کی جائے گی چاہے منہ کے ذریعے کی جائے چاہے ڈرپ کے ذریعے کی جائے آج تو ہمیں سائنٹفک فیلڈ سے یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ کھانا بھی بالآخر ہماری نسوں میں پہنچ کے ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے آپ اس نس میں کوئی ڈائریکٹ ڈرپ لگا لے یا کھانے کے ذریعے اندر طاقت پہنچائے یا طاقت کے علاوہ کوئی بھی چیز کسی بھی فارم میں دوائی ہو کوئی بھی چیز تو وہ روزے کو توڑ دے گی مریض کو ویسے ہی زیادہ تر روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے تو جسم میں کوئی بھی چیز داخل کی جائے یہ بعد میں جب ڈیٹیل آئے گی تو میں بتاؤں گا اور دوسری چیز ہے عورتوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسی سے ایک اشتہادت بسلہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی شخص ماض اللہ استفر اللہ نجائز تعلق کسی عورت کے ساتھ قائم کرتا ہے اور منہ کالا کرتا ہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسی طریقے سے وہ شخص جو ماض اللہ مشت زنی کرتا ہے ہینڈ پریکٹس کرتا ہے اور اس کے ذریعے منی نکال دیتا ہے وہ بھی اسی حکم میں داخل ہوگا اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ توڑ بیٹھے یا اس کا ٹوٹ جائے روزہ کسی مجبوری کی وجہ سے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا اس میں بھی دو اپشن ہے یا تو روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا بغیر وجہ کے یا کوئی مریض تھا اس نے توڑ دیا تو اس میں دو ٹرم سمجھ لیجئے ٹرم نمبر ون یہ ہے قزا کرنا کہ روزے کے بدلے روزہ رکھ لے اس کو کہیں گے قزا عربی میں قبو وعد کے ساتھ اور دوسرا ہے کفارہ کفارہ یہ ہے کہ پھر اس کے لیے کوئی سزا بھی ہوگی اگر اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا بغیر کسی مجبوری کے قضاء اور کفارہ یہ دو ٹرم ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے قضاء یہ ہے کہ روزے کے بدلے بس روزہ رکھ لیا اور کفارہ یہ ہے ساتھ کہ روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے لیکن اس کی سزا بھی شری جو ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ اگر کوئی شخص مجبوراً روزہ توڑ دے گا تو اس پہ قضاء ہی ہوگی کفارہ نہیں ہوگا لا یوکل اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی جان سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا اب رہا کفارے کا مسئلہ اس کانٹیکس میں ایک بہت امپارٹنٹ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا ابو حریر رضی ابی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یار سر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا روزہ توڑ لیا ہے اور توڑا کس طرح ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کر کے یہ ذرا امپورٹنٹ بات ہے کھا پی کے نہیں توڑا اس دواجی تعلق سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑا غریب آدمی ہوں میں تو غلام آزاد کر ہی نہیں سکتا تو فرمایا کہ پھر دو ماہ کے مسلسل پے در پے روزے رکھو کانٹینیوس دو مہینے کے روزے تو انہوں نے ارج کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بڑا مشکل کام ہے ظاہر ہے کہ میں ایک روزہ نہیں نبھا سکا دو مہینے کے مسلسل روزے کیسے رکھوں گا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا آپشن دیا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤں وہ کہنے لگے کہ میں خود بہت بڑا مسکین ہوں میں کیسے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وقت ادھر پھر بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گیا اتنے میں اح صحابی کھجوروں کا ٹوکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا اور کہا وہ کدھر گیا روزہ توڑنے والا انہوں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں فرمایا یہ ٹوکرا لے جاؤ اور مدینے کے مسکینوں میں غریبوں میں تقسیم کر دو تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن یہ پرٹیکولر ان کے بارے میں اب انہوں نے کہا جناب دریائے رحمت سمندر رحمت جوش میں انہوں نے آگے سے کہا یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے برگر مسکین بندے کوئی نہیں ہے مدینہ میں سب سے بڑھ کر مسکین تو میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنا مسکرائے کہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑیں بھی ظاہر ہو لہذا اس حدیث پر مسکرانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے خود کھا لے تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا الحمدللہ للہ اس حدیث سے یہ رزلٹ نکلا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی وجہ سے روزہ توڑ لے گا تو اس کا کفارہ ان تین کفاروں میں سے ہوگا یا غلام آزاد کرے یہ نہیں کر سکتا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے یہ بھی مشکل ہے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اور اسی میں وہ اجتہادی مسئلہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ معذ اللہ نجائز تعلق کسی کے ساتھ قائم کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہے غذا بھی کرے گا روزے کی وہ ایک روزے کے بدلے روزہ اور کفارہ بھی رہا اب رہا کھانے پینے کا مسئلہ کہ کھا پی کے جو بندہ روزہ توڑتا ہے اس کا کفارہ بھی کیا یہ ہوگا تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں حنفیوں کا تو یہی مسئلہ ہے اہل حدیث میں سے بھی چند محقق علماء کا یہی مسئلہ ہے جو بند میں سے بھی بریلویوں میں سے بھی لیکن میرے نزدیک یہ مسئلہ غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس پہ باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی عورت سے سوبس کر یعنی پرٹیکولر اس ایکسٹریم سے جو بندہ روزہ توڑتا ہے اس کے لیے یہ کفوارا ہے اس کو اس پر قیاس کرنا یہ بہت بعید ہے کیونکہ کھا پی کر روزہ توڑنا اور اس دواجی تعلق سے توڑنا یہ دونوں کی انٹینسٹی ایک نہیں ہے ایک نہیں ہو سکتی لہذا اس کا کفارہ بھی ایک جیسا نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ اس پہ ایک صحیح اثر بھی مل گیا ہے ایک تابعی کا اور تابعی بھی عام نہیں ہے سیدنا ذنا سعید بھی مسیعب رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول المسنط ابن بھی شیبہ میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے مجبور ہو کے کھا پی لیا تو مجھے بتائیے اب میں کیا کروں تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے تین باتیں ارشاد فرمائی صدقہ کر یعنی صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جتنا حسب توفیق ہو صدقہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے بال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی صدقہ ہے نمبر دو اللہ سے معافی مانگ اپنے اس گنا پر اور نمبر تین اپنے روزے کی قزا کر لیں کفارہ انہوں نے کوئی نہیں بتایا تھا. یہ اونلی ایک اثر ہے جس سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے تابعین تک تو یہ پہنچتا ہے صحابہ کرام میں ہمیں کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی اور کوئی اس کی مخالفت بھی نہیں ملتی لہذا تابعی والا معاملہ بھی ہمارے لیے الحمدللہ للہ ایکسیپٹیبل ہے اب یہاں پر ایک عورتوں کے حوالے سے خصوصی مسئلہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مطفقل حدیث ہے اب معاشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہمیں حیض کے دوران مخصوص ایام کے دوران چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا اور نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا نمازیں تو چھوڑنی ہیں روزے بھی چھوڑ دینے ہیں ان دنوں میں لیکن روزے بعد میں قضاء کر لینے ہیں اور سن نبی دعود میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاذ کے دوران جو ڈیلیوری کے بعد چالیس دن تک عورتوں پر مخصوص ایام آتے ہیں ان کے دوران بھی روزے چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے اور ان روزوں کی بھی بعد میں قزا کی جائے اور جو نمازیں چھوڑی جائیں گی ان کی قزا نہیں ہوگی اب رہا مسئلہ کہ کون لوگ ہیں جو روزہ موخر کر سکتے ہیں رخصت ہے کہ وہ چھوڑ سکتے ہیں یا اس کو تاخیر سے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بدلے فدیہ دے دیں جو نہیں رکھ سکتے تو اس میں ہم آلریڈی سورت البکرا کی آیت نمبر 184 جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں جس کا کنکلوژن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دو قسم کے لوگ ہیں سورت البکرا میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں جو روزہ مؤخر کر سکتے ہیں کہ بعد میں رکھ لیں نمبر ایک مسافر اور نمبر دو مریض یہ ڈیلے کر سکتا ہے اپنے روزوں کو اور اسی کی ایکسٹینشن میں سنن ترمزی سنن ابی داؤد سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں حدیث ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے مسافر کو دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ ملا عورت کو بھی کہ وہ روزہ موخر کر سکتی ہے یہ بھی مریض میں ہی داخل ہوگی جو عورت جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہے یا وہ حاملہ ہے تو ہر وہ شخص فدیہ دے کر رخصت حاصل کر سکتا ہے کہ جو اس حکم میں داخل ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ اللہ دینا یوتی او نہ مسکین کہ جس پر طاقت مشکل ہو جائے روزہ رکھنا وہ فدیہ دے دے مسکین کو اب اس میں تین کیٹیگریز آئیں گی نمبر ایک ایسا شخص جو بوڑھا ہو چکا ہے اور اتنا بوڑھا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے اب وہ یہ نہ کہے کہ میں نے زبردستی روزہ رکھنا پھر بے ہوش ہوا پڑا ہو کئی بوڑھے ان کو بڑا شوک ہے روزہ رکھنے کا تو ان کے لیے اللہ تعالی نے رک سکتی ہے وہ آگے انشاءاللہ صحیح بخاری سے میں بتا دوں گا دوسرا ایسا پرماننٹ مریض چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان کہ جس کو مسلسل کچھ کھانے کی حاجت رہتی ہے جیسے بعض شوگر کی بیماری میں ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ مسلسل ہی پورا دن کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے تو ایسے روزوں ایسے لوگوں کا روزہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بدلے وہ فدیہ دے دیں وہ آگے آ جائے گا کتنا فدیہ اور تیسرا یہ مسئلہ اتحادی ہے مسلسل کئی سال تک جو عورت حاملہ ہے یا دودھ پلا رہی ہے بعض اوقات عورتوں میں پندرہ پندرہ سال بھی ایسے آ سکتے ہیں کہ ایک عورت ہے اس کے ہاں اولاد ہوئی وہ اس کو دودھ دو سال تک دودھ پلاتی رہی اسی دوران نیکسٹ امید لگ گئی پھر اس کو دو سال دودھ پلایا پھر نیکسٹ امید لگ گئی تو چھ سات آٹھ سال بھی گزر سکتے ہیں مسلسل کیونکہ دونوں کنڈیشن ہے نا رخصت کرنے کی مؤخر کرنے کی جو حدیث میں نے بتائی سو نبی داود مدین صاحب نے ماجا تھے کہ یا حاملہ ہو یا دودھ پلانے تو اب کسی کے آٹھ دس سال کے روزے اس طرح اکٹھے ہو جائیں تو یہ اب ظلم ہے جس طرح فکر حنظی میں مسئلہ ہے کہ نہیں وہ روزے دس سال کے رکھے گی لا اللہ وسلم. یہ اسی مریض میں داخل ہوگی وہ اپنے روزوں کا حساب لگا کے فدیہ دے دے اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے یہ مم کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا میں نے ضروری سمجھا کے یہ بیان کرنا اب صورت البکرا کی ایک سو نمبر آیت میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ ال اللہ دینا یوتی او نہ مسکین کہ وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ہی قادر ہوتے ہیں اس بات پر کہ روزہ رکھ سکیں وہ فدیہ دے دیں مساکین کو اس کانٹیکس میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ بعض آبا اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ آیت منسوخ ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یا روزہ رکھ لو یا فدیہ دے دو عام آدمی بھی یہ پہلے حکم تھا بعد میں ہی منسوخ ہو گیا عبداللہ بن عباس کہتے تھے جو مفتر قرآن بخاری اور مسلم کے مطف حدیث ہے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما وہ یہ کہتے ہیں یہ آج منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ وہ اس بوڑھے کے لیے ہے جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے اور ساتھ ہی صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انس بن مالک رضی ربی اللہ تعالیٰ کا اثر لے کر آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے اور ترانوے ہجری میں ایک سال کی عمر میں فوج ہوئے امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو وہ روزہ نہیں رکھتے تھے اور روزانہ ایک مسکین کو گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا تھا دال کے ساتھ نہیں گوشت کے ساتھ اور پھر قرآن کی آیت تلاوت کیا کرتے تھے وہ آل اللہ دینا ہوتی کہ جو روزہ بمشکل رکھ سکتے ہو جہاں میں نے یہ جو ترجمہ کیا تھا یہ اپروپریٹ ترجمہ ہے بمشکل ہی وہ روزے پر طاقت رکھتے ہوں وہ فدیا دے لیا کرے مسکین کو تو یہ آیت بھی وہ تلاوت کیا کرتے تھے انس بن مالک میں قربان ان کی ادا پر میں وہ عائد صلاوت کروں گا لَن لن الْبِرَّ حَتَّىٰ کی مِمَّا تُحِبُّونَ تم, تم ہرگز دیکھی کا اعلیٰ ترین درجہ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کے لیے قربان نہ کرو خود شاید وہ دان سے کھاتے ہوں لیکن گوشت کے ساتھ مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے اب اس میں مسکین کو تو پلیز نہیں ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے یا دو وقت کا میرے نزدیک یہی ہے کیونکہ مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہے اور روزہ بھی پورے دن کا ہوتا ہے اور روزے میں بھی دو وقت کھانا کھایا جاتا ہے شہریوں میں اور رفتاری میں اور شریعت میں کھانا بھی دو وقت چاہیے تیسرے وقت کا تو ہم نے خود ہی ایڈ کر لیا ہوا ہے جائز ہے لیکن یہ بیماریوں سے خالی نہیں حکیموں سے اگر آپ پوچھیں تو یہی بتائیں گے دو وقت کا کھانا ہی ہے امونی مہگا بھی بولا جاتا ہے دو وقت کی روٹی تو دو وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلا دیا جائے تو پاکستان کی آج کی سات جولائی دو کی ڈیٹ کے مطابق تقریباً پچہتر روپے میں اچھا کھانا کسی کو کھلایا جا سکتا ہے سیونٹی فائیو روپیز میں تو ڈیڑھ سو روپیہ بنا ایک روزے کا دیا ایک دن کے دو وقت کے کھانے کا تو تیس روزوں کا بنے گا پینتالیس سو چار ہزار پانچ سو ساڑھے چار ہزار یہ پاکستانی کرنسی کے مطابق ہے اس طرح دنیا میں جہاں کوئی رہ رہا ہے وہ خود حساب لگا لے کہ ایک وقت کا اچھا کھانا جو ہے درمیانہ نارمل یہ نہیں ہے کہ اب خود غریب ہے تو امیر والا کھانا کھلائے جس طرح کا خود کھاتا ہے اس طرح کا کھانا اگر اس کو کھلانا پڑ جائے تو رقم کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے گھر پکا ہوا ہے اسی میں سے کھانا کسی کو دے دیں اب آخر میں یہ مسئلہ انشاءاللہ دو تین منٹ میں کور ہو جائے گا انشاءاللہ تین نہیں تو چار منٹ لگ جائیں گے کہ یہ مسئلہ کہ مسافر جو ہے وہ سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے مسافر سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں اس میں آپ نے بڑی دونوں طرف سے جو ہے نا وہ بڑی ایکسٹریم باتیں سنی ہوں گی بات کہتے ہیں نہیں رکھنا چاہیے بات کہتے ہیں جی سمر میں بھی رکھیں گے اس میں میں پانچ حدیثیں ہیں اور پانچوں ہی متفق لے ہیں بخاری اور مسلم کی اس سے مسئلہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا باقی گفتگو ان شاء اللہ اگلی دفعہ ہوگی پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق والے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہجوم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجوم میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے سر پر لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے گرمیوں میں آپ نے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ شخص مسافر ہے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے یعنی کوئی ایکسٹرا نیکی نہیں ہے اتنے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے کہ ایک مسافر اور اتنے لوگ جو ہے اوپر وہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں جس نے ہمارے بھی یہ وزیر وغیرہ جب کسی شہر سے گزرتے ہیں پوری ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفع ادیس ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے ایک جگہ قیام کیا تو ہم میں سے کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا اب جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ تو ڈالو کے وہاں گر پڑے اور جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے باقی صحابہ کے لیے افطاری کا انتظام کیا خیمے لگائے اور سارا سلسلہ وہاں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر سبکت لے گئے ان کو بھی دیکھے نا ان کو روزہ کھلایا ان کو جواب مل گیا تیسری دھیت صحیح مسلم کی ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم سولہ رمضان مبارک کو جہاد کے لیے قتال کے لیے نکلیں تو ہم میں سے کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا جنہوں نے رکھا ہوا تھا وہ نہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کر رہے تھے اور جنہوں نے نہیں رکھا ہوا تھا وہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کر رہے تھے یعنی دونوں معاملات اس طریقے سے چل رہے تھے چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سعیدنا حمزہ بن امر اسلم ربی اللہ تعالیٰ نے کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں وہ نبلی روزوں کا پوچھ رہے تھے فض روزہ تو ظاہرہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے رکھ لے جو چاہے نہ رکھے اور مسلم کے الفاظ ہیں یہ زبردست الفاظ ہیں انہوں نے پوچھا یہی صحابی پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سفر میں روزہ رکھنا گنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے اگر کوئی اللہ کی یہ رخصت لے لے تو اچھی بات ہے اور جو شخص روزہ رکھ لے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل روزہ رکھ لینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس میں تو ایک ہوا چلی ہوتی ہے رمضان میں تو ساروں کا ہی روزہ ہوتا ہے انسان کو فیل نہیں ہوتا لہٰذا اگر سفر آسان ہے ایئر کنڈیشن میں سفر کر رہے ہیں آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور روزہ نبھا سکتے ہیں تو روزہ رکھ لیں اس کی زیادہ یہ کوئی گناہ نہیں اور آخری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نے مکے پر چڑھائی کی تو رمضان مبارک کا مہینہ تھا مقام قدید پر پہنچ کر عثفان نامی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کے بعد پیالہ منگوا کر اپنا روزہ توڑ دیا اثر کے بعد یہ اثر آج والی نہیں ہے جو مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ہو ہوتی ہے یہ وہ اثر ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے جو میں نے مسئلہ نمبر تیس میں بیان کیا ہے نمازوں کے اوقات تقریباً باون منٹ میں اہل سنت باگ ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے کہ سابہ کرام کہتے ہیں اثر اور مغرب میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ اثر کے بعد اگر ایک اونٹ قربان کیا جائے اس کے دس حصے کیے جائیں کھال اتاری جائے سب کچھ کیا جائے وہ پک کر تیار ہوتا تھا اور ہم کھا بھی لیتے تھے اب بھی مغرب کا وقت نہیں ہوتا یعنی کم از کم دو ڈھائی گھنٹے یہ وہ والی اثر ہے تو اثر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اپنا توڑ دیا بلند کیا پیالہ صحابہ کرام نے بھی اپنا روزہ توڑ دیا بغیر کسی وجہ کے دیکھا حضور نے توڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توڑ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے روزہ ابھی تک نہیں توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نافرمان ہے یہ نافرمان ہے حضور کے عمل پر بھی عمل کرنا اس کی وجہ کیا تھی بھائی جی لڑنے جا رہے تھے کنڈیشن بری ہوئی ہوئی تھی اگر روزہ لے کے چلتے تو مشکل ہو جاتا نبی صلی سلم نے روزہ توڑ دیا اس سے یہ بات پتا چلی کہ اگر کوئی سفر میں روزہ رکھ لے اور مجبوراً اس کو توڑنا پڑ جائے بعد میں احساس ہو کے مشکل ہے تو وہ توڑ سکتا ہے گناگار بھی نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ اپنا توڑا ہے لہذا اس سے تین نتائج نکلے نمبر ایک سفر میں روزہ رکھنا ضروری نہیں اور نہ یہ کوئی بہادری ہے کہ بندہ زبردستی روزہ رکھے نمبر دو اگر کوئی رکھ لے جیسا کہ آج کل آسان ہے تو اس گنا کوئی اور بہتر یہی ہے کہ وہ اسی وقت اپنی گنتی پوری کر لے اور نمبر تین اگر دوران سفر اندازہ ہو جائے کہ اب میرے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے تو پھر روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے اس میں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ گنا بھی نہیں ہوگا وہ میں نے صحیح بخاری اور مسلم سے حدیث بھی بتا دی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے حق بات کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے تو اب آتے ہیں ہم ٹاپک نمبر فور کی طرف اور وہ ہے پچیس صحیح احادیث کی روشنی میں روزوں کے متعلق فقی احکام اور صحیح مسائل تو پہلے بنیادی چیز یہ سمجھ لیں کہ جو فک کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ اردو میں سمجھ بوجھ کسی بھی چیز کی صحیح سمجھ بوجھ کو عربی میں کہتے ہیں فک تو ہم فقہ الاسلام کو مانتے ہیں اسلام کی فک کو جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہو آج یہ حدیث سے سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ روزوں سے متعلق جتنے فکی احکامات ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ الحمد امام کائنات سعید الیناخرین شفیع المزنبین رحمۃ اللہ عالمین سعید اللہ مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے اس کے لیے کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس معاملے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہیں تو ایک پوری انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ یہ میں پچیس احادیث کور کروں گا تاکہ ہمیں سکھی احکام و مسائل بھی سمجھ آتے جائیں تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے لہذا سحری کھا کر روزہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت بغیر سہری کے اور ہمارے معاشرے میں لوگ فخریا یہ کہتے ہیں جی کہ آج میرا اٹھ پیرا روزہ ہے کہ میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا تو یہ کوئی اپریشیٹیبل چیز نہیں ہے نہ یہ کہ رات کو انسان کھا کے سو جائے اور صبح اسی طرح روزہ کنٹینیو کرے یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان روزوں کا فرق سحری کا کھانا ہے یعنی وہ بغیر سحری کے کھانے کے روزہ رکھتے ہیں اور مسلمانوں پر یہ لازم کیا گیا کہ وہ سحری کے ساتھ سحری کا اہتمام کرتے ہوئے روزہ رکھے تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر قائم رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ افطار میں جلدی کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے روزہ کھول لیا جائے کیونکہ بعض اوقات مسجدوں میں گھڑیاں اسٹینڈرڈ ٹائم نہیں ہوتی اور موزن جو ہے وہ گھڑی کو دیکھ کر اپنا روزہ بھی خراب کر دیتے ہیں لوگوں کا روزہ بھی اور ایسا روزہ پھر دوبارہ رکھنا ہوگا وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے مثال کے طور پر ان شاء اللہ اس دفعہ 21 جولائی 2012 کو پہلا روزہ ہوگا 1433 سن تینتیس ہجری کے مطابق تو اس میں ہمارے جیلم شہر میں تین بج کر 33 منٹ پر ختم چہری ہو رہا ہے اذان ہو یا نہ ہو اس سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کر رہے ہیں یہ اذان والے جو معاملات ہیں یہ اس وقت کے لیے کہ جب گھڑیاں نہیں تھیں اور لوگ جو ہے وہ طلوع فجر کو دیکھ کر روزوں کی سہری ختم کیا کرتے ہیں آج کل اب ڈیفینیٹ کیلکولیشن ہو چکی ہے لہٰذا یہ مسئلہ بالکل اب ختم ہو چکا ہے اسی طریقے سے جو افطار کا ٹائم ہے سات بج کر سولہ منٹ اکیس جولائی کو تو سات سولہ پر چاہے اذان ہو یا نہ ہو اذان اس سے پہلے ہو جائے یا بعد میں ہو گھڑی کے مطابق جو ہے روزہ افطار کرنا ہے ادروائز روزہ صحیح نہیں ہوگا روزہ ختم ہو جائے گا اور گھڑی بھی اسٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق متفقر حدیث ہے کہ معاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے جب جنوبی ہوتے تھے یعنی اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور طلوع فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل اتارا کرتے تھے یعنی اگر کسی پر غسل فرض ہو چاہے وہ اس دماجی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے چاہے وہ احترام نائٹ فال کی وجہ سے تو وہ شخص شہری کھا کر روزہ رکھ سکتا ہے اور شہری کا وقت ختم ہونے کے بعد پھر وہ اپنا روزہ جو اپنا غسل جو ہے وہ اتار لیں یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سید عائشہ کا یہ جو ارشاد فرمانا تھا وہ اس لیے بھی تھا تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ احترام کا معاملہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا جبکہ اس تعلق انسان کے اختیار میں ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہوتا تھا کہ مجھ پر غسل فرض ہے لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے تاکہ امت کے لیے یہ آسان مسئلہ جو ہے امت تک پہنچے اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ نائٹ فال جو ہے اہتمام اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ بھی غیر ارادی چیز ہے پانچویں حدیث سنن نسائی کی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی علیہ کا قول مبارک ہے کہ جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزہ رکھ لے گا اس کی نیت کر لے گا اسی کا روزہ موتبر ہوگا تو فرض روزے کی نیت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے یہ نفلی روزے کے لیے نہیں ہے فرض روزے کے لیے اور ظاہر ہے کہ وہ نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ نیت کرتا ہوں میں روزے کی یا یہ جو من گھڑت الفاظ ہیں جو دنیا کی کسی حدیث میں ضعیف صنعت سے بھی نہیں ہے وہ بھی سعودی نبئی تو منشاہری رما بون ضعیف صنعت سے بھی نہیں ہے یہ علماء سے بنائی ہوئی نیت ہے نیت سے مراد دل کے ارادے کا نام ہے اور یقینا جب انسان رات کو سوتا ہے تو صبح رمضان کے روزے کی نیت تو انڈرسٹینڈ مطلب انڈرسٹ ہے کہ انسان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے لیکن یہ اس معاملے میں ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص ایسا مریض ہو کہ وہ ابھی متزلزل ہو کہ میں کل کا روزہ رکھوں یا نہ رکھوں تو اس کے لیے پھر ضروری ہوگا کہ وہ بطروئے فجر سے پہلے پہلے یعنی ختم ساحری سے پہلے پہلے روزہ اپنا جو ہے وہ اس کو ذہن میں حاضر کر لے کہ میں نے آج کا روزہ رکھنا ہے تو جہاں تک نفلی روزے کا تعلق ہے تو اس کی نیت پھر ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ثبوت صحیح مسلم میں حدیث ہے سعیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز اویلیبل ہے تو ہم نے بتایا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے میں آج روزے سے ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں روزے سے ہوں تو دن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی نیت کی لیکن یہ نفلی روزہ تھا پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہیں سے کوئی کھانا گفٹ میں آیا تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ افطار فرما لیا یعنی روزہ نفلی توڑ دیا تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ نفلی روزے کی نیت دن کے وقت بھی کی جا سکتی ہے اگر کسی شخص نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو وہ نفلی روزے کی نیت کر اسی طریقے سے اگر کسی کی صبح آنکھ لیٹ کھلی رمضان کے اندر تو فرض روزے کی چونکہ اس کی رات کی نیت تھی تو اب اس کو جب لیٹ آنکھ کھلی تو اب وہ دیکھے گا کہ اگر وہ اپنا روزہ نبھا سکتا ہے بغیر کھائے پیئے تو وہ روزہ اپنا چلا لے ادر وائز وہ روزہ بے شک نہ رکھے اس کی قضا قزابات لگے چھٹی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کے متبقل حدیث ہے عمائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بلال اذان دیں تو کھانا پینا بند نہ کرو البتہ جب عبداللہ بن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دیں تو پھر کھانا و پینا فوراً چھوڑ دیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ بلال جو اذان دیتے ہیں یہ تمہیں سحری کے وقت اٹھانے کے لیے تحجد کی نماز کے لیے اور جو لوگ سوئے ہوئے ہیں تاکہ وہ کھانے کا اہتمام کر لیں سحری کا اس کے لیے دیتے ہیں جبکہ کہ عبداللہ بن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ ہو تو فجر کے بعد اذان دیتے ہیں جب فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے لہذا ان کی اذان سنتے ہی کھانا پینا فوراً چھوڑ دو اور راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک نابینا صحابی تھے اور وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان کو کوئی اس بات پر اطلاع نہ دے دے کہ فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان پر کھانا پینا بند نہ کرو بلکہ عبداللہ بن امکوم رضی اللہ تعالیٰ کی اذان پر کھانا پینا بند کر اب آ رہی ہے ایک کریٹیکل حدیث جس سے مختلف لوگوں نے مختلف غلط قسم کے مسائل نکالے اب میں چاہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا بریو کروں ساتویں حدیث سنن ابھی داود کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص اذان سنے صبح کی اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو جس سے وہ کھا پی رہا ہے یعنی سامنے کھانا حاضر ہے اور وہ کھا پی رہا ہے اسی دوران اذان شروع ہو گئی اور اذان کون سی صبح کی کیونکہ اس پر ہیڈنگ باندھی ہے امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے کہ برتن کھانے کا ہاتھ میں ہو اور صبح کی اذان شروع ہو جائے یعنی سیدنا بلال والی اذان نہیں عبداللہ بن امر مکتوم والی اذان وہ تو صبح کی اذان ہوتی نہیں ہے وہ تو ہوتی تھی سہری اور تحجد کے لیے تو جو تمہارے سامنے کھانا موجود ہے اس میں سے اپنی حاجت پوری کر لو اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ اگر کوئی شخص کبھی کبھار لیٹ اٹھا اور سہری کھاتے کھاتے ہی فجر کا وقت داخل ہو گیا تو وہ جتنا کھانا سامنے موجود ہے اس کو کھا سکتا ہے صرف اتنی ضرورت کی حد تک کہ وہ روزہ نبھا لے لیکن جس شخص نے یہ روٹین بنائی ہوئی ہے اس کا روزہ کوئی نہیں اب آج کے اعتبار سے اذان کا بھی نہیں اعتبار ہوگا کیونکہ میں نے بتایا گڑی لوگوں کی اسٹینڈرڈ ٹائم نہیں ہوتی بعض اوقات پہلے اذان ہو جاتی ہے بعض اوقات بعد میں آج کل ٹائم ٹیبل کا اعتبار ہوگا جتنا ان شاء اکیس جولائی دو ہزار بارہ کو یکم رمضان چودہ سو تینتیس ہجری ہوگا تو ہمارے اس جیلم شہر میں ختم شہری جو ہے وہ تین بج کر تینتیس منٹ ہے تو اب گھڑی کا اعتبار ہوگا ایک شخص نے ساڑھے تین بجے سحری شروع کی اب تین تینتیس ہو گئے اور اس کو اندازہ ہوا کہ میں نے ابھی سحری جو ہے وہ مکمل نہیں کی تو جلدی جلدی جتنا سامنے موجود ہے اس کو کھا لیں بے شک دو تین منٹ اوپر بھی ہو جائے لیکن یہ روٹین نہیں کہ روزانہ ہی لیٹ اٹھ رہا ہو اس کا روزہ نہیں ہوگا کبھی کبھار اور یہ آسانی شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکت پا لی گویا اس نے فجر کی نماز پا لی حالانکہ فجر کا وقت فوراً ختم ہو جاتا ہے سورج نکلتے ہی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے فجر کی ایک رکت طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے پالی سورج نکلنے سے پہلے دوسری بے شک جو ہے سورج نکلنے کے دوران ہو جائے تو اس کی نماز درست ہے اسی طریقے سے جس نے غروب آفتاب سے پہلے اثر کی ایک رگت پا لی گویا اس نے اثر کی نماز پالی یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اگر کوئی شخص بائی چانس جو ہے وہ لیٹ اٹھا ہے تو اپنی سحری مکمل کر لے لیکن اس کو روٹین بنانا یا جس طریقے سے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ساری کر کے فارغ ہو جاتے ہیں پھر اذانوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اذانے شروع ہوں تو پھر وہ جناب ازانے شروع ہوتی ہے پھر پانی پی رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کا کوئی روزہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس میں فال ہی نہیں کر رہے اس کیٹاگری میں آٹھویں حدیث صحیح بخاری سے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادلوں کے آ جانے کی وجہ سے وقت سے پہلے افطاری کر لی کیونکہ گھڑیاں تو نہیں تھیں تو ان کو یوں لگا جیسے غروب آفتاب ہو گیا بادل کافی کہہ رہے تھے اور بعد میں سورج نکل آیا تو راوی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کیا آپ نے وہ روزہ دوبارہ رکھا تھا تو سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اور چارہ بھی کوئی نہیں تھا ہم نے اس روزے کو دوبارہ رکھا اس سے یہ بات پتا چلی کہ اگر کوئی معذن وقت سے پہلے اذان دے دے یا آپ نے اسٹینڈرڈ ٹائم گھڑی نہ ہونے کی وجہ سے غلطی سے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا یا اسی طریقے سے سہری لیٹ ختم کی تو وہ روزہ نہیں ہوگا وہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا مثال کے طور پر یکم جولائی دو بارہ کو ہمارا جہلم میں روزہ جو افطار ہو رہا ہے سات بج کے سولہ منٹ پر ہے تو اگر اذان سات بج کے چودہ منٹ میں ہوئی اور آپ کو نہیں پتا تھا آپ نے اذان سن کے روزہ کھول لیا تو روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا لہذا میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میں تو الحمد پچھلے سال ہر سال سے کم از کم پندرہ سال سے گھڑی اسٹینڈرڈ ٹائم رکھ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق روزہ رکھتا اور افطار کرتا ہوں مسجدوں کے مؤذروں کا اعتبار نہیں ہے نہ مسجد کی گھڑیوں کا اعتبار ہے بعض مسجد کی گھڑیاں آگے ہوتی ہیں بعض کے پیچھے تو روزہ برباد ہو جائے گا اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس لیے میں نے اس کو کھول کر بیان کیا نامی حدیث سنن ابی دعود میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبمن کی بہترین شہری کھجور ہے کھجور ایک پرفیکٹ شہری کا کھانا ہے خجور کے ذریعے روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا دسویں حدیث جامعہ تر سنن ابی نبی دعود اور سنن ابن ماجہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور سے روزہ افطار کرو اس میں برکت ہے کھجور نہ ملے تو پھر پانی سے روزہ افطار کرو اس میں پاکیزگی ہے تو یہ دو آپشن ہیں کھجور اور پانی تو یہ ہمارے جو عوام میں مشہور ہے کہ نمک کے ساتھ روزہ کھول لیا جائے تو اس کی کوئی اصل قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں گیارہویں حدیث سنبی دعود میں ہے ایک تابی فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دو کام کرتے ہوئے پایا ہے نمبر ایک وہ مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹ دیا کرتے تھے متلکن یہ سنبی دعود میں اور دوسرا کام میں نے یہ دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی ان افطاری کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا افطاری کے وقت پڑھا کرتے تھے رحب الماط العروق و سبت الشاء اللہ پیاس چلی گئی رگے تر ہو گئی اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا الحمد تو یہ دعا ہے جو صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہے سن نبی دود میں جس کو دعا نہ آتی ہو وہ اردو میں بھی یا پنجابی میں بھی ترجمے کے ساتھ یہ پڑھ سکتا ہے البتہ وہ جو دوسری دعا جو عوام میں مشہور ہے اللہ انی لکا سمتو علا کا سمت و اعلیٰ کا اختر یہ بھی سن نبی دور میں موجود ہے لیکن یہ مرسل روایت ہے اس میں واسطہ چھٹا ہوا ہے تابعی نے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ تابعی کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صنعت بیان نہ کرے لہذا وہ روایت پکی ضعیف ہے داڑی کے مسئلے میں میں نے ایک گھنٹہ گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر تینتیس کے نام سے ایل سنت پاک ڈاٹ کام پر جس میں میں نے داڑھی کے مسائل ڈیٹیل کے ساتھ اس کی اہمیت اور اس کی کم از کم مقدار کتنی ہونی چاہیے اور اس میں جو اختلافی موضوعات ہیں اس کو الحمد فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر بیان کیا ہے یہ تو تھے تاریخی اور افطاری سے ریلیٹڈ مسائل اب کچھ روزمرہ زندگی سے ریلیٹڈ مسائل بارہویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے بھول کر جان بوجھ کر نہیں لیکن جیسے ہی یاد آ جائے تو منہ میں بھی جو لکما ہے وہ تھوک دینا ہوگا وہ منہ والا لکمہ بھی یاد آنے کے بعد نگل لیا تو روزہ ختم ہو گیا یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی روزہ دار جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا روزہ ہے تو آپ پر یہ ضروری ہے کہ اس کو یہ بات بتا دیں یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ یہ جی اللہ تعالیٰ خلاف لا رہا ہے اس کو منع نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں منع کرنا چاہیے یہی تو اللہ تعالیٰ نے تقوا پیدا کرنے کے بھوک اور پیاس کے ذریعے تقوا پیدا کرنا ہے تو اس کو بتائیں کہ بھائی آپ کا تو روزہ ہے تاکہ وہ اس سے باز آ جائے تیرہویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے عمائشہ رضی اللہ تعالی نے کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کے ساتھ معانقہ کر لیا کرتے تھے یعنی ان کو گلے سے لگا لیا کرتے تھے اس کی ڈیٹیل اب کیا ہے وہ چودھویں حدیث سن نبی دعود میں ہے سیدنا ابو حریران رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے گلے لگ سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی آئے انہوں نے یہی مسئلہ پوچھا کہ کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے گلے لگ سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ جو پہلا شخص آیا تھا وہ بوڑھا شخص تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور دوسرا شخص جو تھا وہ جوان تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اگر کسی شخص کو یہ خطرہ ہو کہ وہ شہابت کی روح میں بہ جائے گا اگر کسی کو اپنے اوپر اعتماد ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں چاہے وہ جوان ہی کیوں نہ ہو پندرویں حدیث صحیح بخاری میں تالیکر ہے سعیدنا عامر بن نبی رضی نبی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے ہوئے پایا ہے کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا تو روزے میں مسواک کرنا بھی جائز ہے ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے لیکن اس کو اوائڈ کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ مصنوعی ہے اس میں فلیور ڈالا ہوا ہوتا ہے جبکہ مسوات کے اندر تو نیچرل ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی کر لے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا کیونکہ جب تک حلق سے نیچے نہیں اترے گا اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا سولہویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی پچنے لگوا لیے کرتے تھے یہ عرب میں ایک علاج ہے پاکستان میں بھی آ چکا ہے الحجامہ جسے کہتے ہیں اس کے ذریعے خاص قسم کی نسیں ہیں جن سے خون باہر نکالا جاتا ہے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے لیکن یہاں پر ابی دعود اور سن ابن ماجہ میں بھی ایک صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے پچنے لگوائے تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار کر لے یعنی اپنے روزے کو وہ کنٹینیو نہ کرے تو یہ دونوں حدیثیں آپس میں بظاہر ٹکراتی ہیں لیکن اس میں محدثین نے یہ بات بتائی کہ جس شخص کو یہ خطرہ ہو کہ وہ خون دینے کی وجہ سے پچنے کے ذریعے ظاہر خون جسم سے نکلتا ہے اس کو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ وہ اپنا روزہ کنٹینیو نہیں کر سکتا تو وہ شخص پھر اپنا روزہ توڑ دے اگر کوئی کنٹینیو کر سکتا ہے تو وہ بھی روزہ رکھ لے کیونکہ پوری صحیح صنعت کے ساتھ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ روزے کی حالت میں پچنے لگوانے کو مکرو سمجھتے ہیں کہ یہ روزے میں خلل واقعہ کر دیتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں البتہ صرف کمزوری کی وجہ سے یعنی مجھے کمزوری کا ڈر ہے ورنہ روزے کی حالت میں پچنے لگوانے میں کوئی حد نہیں زیادہ لہذا بن مالک کا جو کال ہے اس نے بھی محدثین کی آراہ کی تصدیق کر دی اس میں اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کوئی کر سکتا ہے کیونکہ جسم سے چیز باہر نکل رہی ہوتی ہے اندر نہیں جا رہی ہوتی تو کوئی شخص اگر روزے کی حالت میں خون دینا چاہے اور پھر اس کو بعد میں لگے کہ مجھ پر کمزوری تاری ہوگی ہے تو پھر فوراً روزہ افطار کر لیں اس روزے کی قزا دے دے گناہگار نہیں ہوگا انشاءاللہ شاء حدیث تعلیقن ہے صحیح بخاری میں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے جسم سے کوئی چیز نکالنے سے نہیں ٹوٹتا یہ اتنا زبردست گولڈن آپ رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اس نے سارے معاملات حل کر دیے اور اس قول پر اجماع ہے پوری امت کا کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا اب یہ جرنل قول ہے اس کے لیے اب کسی اور کی رائے کی ضرورت نہیں ہے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ کی رائے صحیح بخاری میں ہمارے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا لہذا اگر کسی نے بلڈ ڈونیٹ کیا تو وہ تو الحجامہ سے بھی ثابت ہو گیا پچڑے لگوانے سے اس حدیث سے بھی اس میں خون باہر نکلا روزہ نہیں ٹوٹے گا پسینہ نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے اب داخل چاہے منہ کے ذریعے ہو یا نسوں کے ذریعے ہو یا گوشت کے ذریعے چاہے طاقت والی دوائی ہو یا بغیر طاقت والی یا کام میں ٹپکا کے ہو یا ناک میں ٹپکا کے ہو یا آنکھوں میں جس سے حلق تک ذائقہ پہنچ جائے کسی بھی صورت میں یا انہیلر ہو یا سگریٹ کا دھواں ہو کوئی بھی چیز جو انسان اندر لے کر جائے گا جان بوجھ کر اب کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور آپ کو بائی چانس اندر چلا گیا دھواں وہ معاملہ بالکل الگ ہے جان بوجھ کر انہیل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا الحمدللہ اللہ ابن باس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کال ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہے اس حوالے سے میرا بھی یہی موقف ہے کہ ٹیکہ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لہٰذا یہ جو بعض علماء کی رائے ہے کہ ٹیكے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے کوئی میدے میں چیز نہیں جاتی یہ تو گوشت میں جاتی ہے تو ان بچاروں کو چونکہ سائنس کا علم نہیں ہے ان کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ جو آپ خوراک میدے میں بھی ڈالتے ہیں نا وہ ہزم ہو کر الٹیمیٹلی آپ کے گوشت اور نسوں اور خون کا حصہ بنتی ہے اور اب آپ ڈرٹ خون میں یا نسوں میں وہ چیز یہ گوشت میں ڈال دیں یا ڈریٹ میدے میں ڈالیں بات ایک یہ كان ایسے پكڑیں یا ایسے پكڑے تو یہ سائنس كے علم کی کمی ہے یہی وجہ ہے کہ بریلوی مکبہ فکر سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے اسکالر جو میرے استاد بھی ہیں مفتی منیور الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ العزیز ہیں اور آج کے دور کے بڑے محققین میں سے ہیں غلام سول سعیدی صاحب انہوں نے شرح صحیح مسلم میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ قلم توڑ دینے والی بحث کی ہے اس مسئلے میں پہلے ان کا موقف یہی تھا کہ ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن پھر انہوں نے زمینہ لکھا صحیح مسلم کا بہت زبردست انہوں نے گفتگو کی ہے ان تمام علماء کی جو آراہ تھی ان کا صحیح علمی رد کیا ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے اور اجتہاد کی یہی خوبصورتی ہے کہ ہم کسی کے پابند نہیں ہم نہ مقلد ہیں اور نہ غیر مقلد ہیں ہم متبع سنت ہیں اجتہاد کیا تک جاری ہے جو اجتہاد آپ کو کتاب و سنت کے قریب لگتا ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں اس معاملے میں کسی پر کوئی سختی نہیں کرنی چاہیے البتہ کچھ ایکسیپشن ایسی ہیں جو واضح طور پر ہمیں صحیح بخاری میں تعلیم مل جاتی ہیں صحیح بخاری میں تعلیم جو روایتیں آئیں میں صرف وہ روایتیں بیان کر رہا ہوں کہ جن پر امت کا اجماع ہے جن پر اجماع نہیں ہے وہ نہیں بیان کر رہا لہذا ان روایتوں کی سند نہ بھی ہونا تعلیقن وہ روایت ہوتی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں بغیر سند کے بیان کر دیے تو سند تو ضروری ہوتی ہے لیکن ایسی چیزیں جو امت میں اجماع کے لیول تک ایکسپٹ ہو چکی ہیں تو ان پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اجماع پہ میری پوری گفتگو ہے حجیت اجماع پر تقریباً پچاس منٹ کی اہل سنت پاس ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر اکتیس کے نام پر تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ اجماع حجت ہے اٹھارہویں حدیث صحیح بخاری میں تالیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص روزہ دار ہو تو وہ تیل بھی لگا سکتا ہے اور تنگی بھی کر سکتا ہے تو بعض اوقات کسی کے ذہن میں یہ سوال آ ہے کہ تیل بھی تو دماغ کے اندر چلا جاتا ہے جذب ہو جاتا ہے تو اس کی اجازت موجود ہے انیسویں حدیث صحیح بخاری میں تالیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ روزہ دار سرما لگا سکتا ہے لیکن دعائی نہیں لگائے گا ظاہر دعائی جو ہے وہ پھر حلق تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ جو سرما ہوتا ہے یہ ذرا سالڈ فارم میں ہوتا ہے یہ آنکھوں میں ہی رہتا ہے لیکن جو لکوڈ فارم میں چیز ہے وہ حلق تک پہنچ جائے گی تو وہ پھر روزہ توڑ دے گی بیسویں حدیث بھی صحیح بخاری میں تالیکن ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ چکس کھا نہیں چکھنا ہوتا ہے جو زبان پر رکھ حلق تک پہنچ گیا تو پھر روزہ گیا یہ بھی اس کے لیے جو کوئی کک ہو یا اسی طریقے سے کوئی ایسی عورت جس کا خامد جو ہے وہ کھانے کے معاملے میں زیادہ سخت ہو تو وہ اپنا کھانا جو ہے وہ چکھ سکتی ہے نمک میں بھی اس کا اس کی اجازت موجود ہے کھانے کی نہیں اکیسویں عدیث بھی صحیح بخاری میں تالیکن حسن بصری طبی رضی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر انسان کے حلق میں مکھی خود بخود چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا بعض بعض موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے بھی مکھھی منہ میں چلی جاتی ہے یا حلق کے اندر مچھر چلا جاتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی شخص کو زبردستی کوئی شخص منہ میں اس کے پانی ڈال دے اور حلق سے نیچے چلا گیا تو اس کا روزہ گیا اس کا گناہ گنا اس شخص پر ہوگا جو زبردستی اس کو کھلائے گا پلائے گا کیونکہ وہ ارادی نہیں ہے وہ غیر ارادی ہے ارادی ہے غیر ارادی نہیں ہے اکیسویں حدیث صحیح میں صحیح بخاری میں تالیکن اتا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ تابی کا قول ہے کہ روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے بعض اوقار آپ دیکھتے ہوں گے کہ روزے کی حالت میں بعض لوگ رزو کر کے نکلتے ہیں پھر تھوکتے ہی رہتے ہیں کافی دیر تک ان کو شک پڑ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تقوی کا حیضہ ہو جانا ایک دفعہ تھوک پھینک دیا دیٹس این اللہ تعالی نے یہ ایسا سسٹم بنایا کہ تھوک کے ذریعے وہ پانی منہ والا باہر نکل جاتا ہے وہ جو ہلکی سی ٹھنڈک رہتی ہے اس سے روزہ نہیں جاتا تو بعض لوگ تھوک پھینکتے رہتے ہیں اور بعض تھوک جمع کر کے اندر نگلتے رہتے ہیں تو ایسا کرنا جو ہے وہ مکرو ہے روزہ تو ختم نہیں ہوگا اسی طریقے سے بعض اوقات شہری کے بعد ڈھکار انسان کو آ جاتا ہے اور غیر ارادی طور پر تھوڑا سا کھانا پینا جو ہے وہ منہ میں آ کے بغیر ارادے سے اندر واپس چلا جاتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ اگر اختیار میں ہو تو اس کو باہر پھوٹ دینا چاہیے تیئسویں حدیث جامعہ ترمزی سولن نبی داود کے اندر موجود ہے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں کیہ کی جس کو ہم الٹی کہتے ہیں وامٹنگ پھر اپنے روزے کو افطار کر لیا یعنی اپنے روزے کو کنٹینیو نہیں کیا اس حدیث پر محدثین کی رائے یہ ہے کہ حدیث تو سند صحیح ہے لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو شخص الٹی کے بعد اس کنڈیشن کو پہنچ جائے کیا کرنے کے بعد کہ اس کو خطرہ ہو کہ میں اپنا روزہ کنٹینیو نہیں کر سکوں گا کمزوری کی وجہ سے اور الحمدللہ اس کی تائید میں مجھے صحیح بخاری میں ایک کال مل گیا جس کو امام بخاری نے خود صحیح فرمایا ہے کہ سیدنا ابو حراران رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ کیا آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن یہ وہ کیا ہے جو خود بخود آ جائے جان بوجھ کر کیا کی جائے تو اس پہ اجماع ہے کہ وہ روزہ ٹوٹ جائے گا ایک حدیث بھی ہے لیکن اس کی صنعت صحیح نہیں وہ حدیث جامعہ تن مزید اور صنبی دعود میں ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر کیا کر دے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور جس کو خود بخود کیا آ جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا لیکن اس حدیث کے اندر حشام بن حسان مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں لہذا روایت ضعیف ہے لیکن اس بات پر اجماع ہے کہ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر کیا کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا البتہ اگر اس کو خود بخود کہہ آ تو وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کرے سیدنا ابو بحرارا کا کال بھی صحیح بخاری میں اس کی تائید میں ملتا ہے چوبیسویں حدیث جامعہ ترمزی اور سنبی سن دعود میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرتے وقت اچھی طرح اپنے ناک میں پانی ڈالو لیکن اگر روزے سے ہو تو پھر ایسا نہ کرو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ روزہ دار زیادہ ناک میں پانی اوپر تک نہیں چڑھائے گا کیونکہ اگر دماغ تک پہنچ گیا یا حلق تک پہنچ گیا تو اس کے روزے کا ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے اسی کانٹیکس میں میری سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے استنجا وزو غسل اور تہارت کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر بیالیس کے نام سے اس پہ میں, میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے تہارت کے مسائل پر پچیسویں حدیث سن اب دود میں ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں گرمیوں میں پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنے سر مبارک پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے اور صحیح بخاری میں تعلیم ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو روزے کی حالت میں اپنے کپڑوں کو گیلا کر کے اپنے جسم پر پہنا کرتے تھے تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے کپڑوں کو گیلا کرنا یا غسل کرنا یا اپنے جسم پر پانی لگانا یہ جائز ہے لہذا اس میں ان فنیٹک قسم کے سوفیات کا بھی رد ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے روزے میں جان بوجھ کے سختیاں جو ہیں وہ جھیلنی چاہیے تو ایسی شریعت میں کوئی بات نہیں ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے جو غلوف پر مبنی ہے اب آ جائیے آخری ٹاپک پانچواں جو ڈیٹیل ٹاپک ہے آج کم از کم ستائیس صحیح آدھیش کی روشنی میں شب قدر شب برات اعتکاب اور قیام اللیل اور صدقہ فطر کے احکام و مسائل میں انشاءاللہ اس میں بیان کروں گا تو سب سے پہلے شب برات اور شب قدر کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں بھائیو قرآن پاک میں تین مقامات پر اس مبارک رات کا ذکر ہے کہ جس مبارک رات میں قرآن پاک نازل ہوا پہلے نمبر پر سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی جو ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے شاہ رمبان الروی ام ضلع فی القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں القرآن نازل ہوا القرآن رمضان کے مہینے میں دوسری آیت سور ابد خان پارا نمبر پچیس بسم اللہ الرحمن الرحیم ح وتابل مبین ان فی لطم مبارک انا کنہ منظرین فی ہا یف رق و کلو امرن حکیم امر منہ دینا انا کنہ مرسرین خامیم اس روشن کتاب کی قسم بے شک ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا فی ہا یوفرق و کلو حکیم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 لئی لت العد بے شک اس قرآن کو ہم نے ایک عزت والی قدر والی رات میں نازل کیا و ما ادرات ماں لئی اور تمہیں کیا پتا کہ لہلت القدر کیا ہے لئی القدر القدری من بن الفی یہ وہ رات ہے جو کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے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 ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں اس نزول کو مانتے ہیں اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے یہ حدیث جامعہ تن اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے لیکن ظلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ امام تر مزیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ یہ روایت من ہے صحیح نہیں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 جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور الدب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی موجود ہے اور دونوں اماموں نے نہ اس کو صحیح کا نہ ضعیف کا خاموشی اختیار کی لیکن صحیح بخاری میں نہیں ہے بخاری اور مسلم کی تمام متصرالسنفو عادیثی صحت ہیں اس پر اجماع ہے شاہل اللہ دیلوی نے حجرت اللہ البالغاہ میں نقل کیا ہے یہ الدب المفرد کی بات ہو رہی ہے تو مشکات المساحی میں بھی موجود ہے مفاخرت کے چیپٹر کے اندر مسلم امام احمد میں بھی ہے العدب المبرت کے اندر بھی ہے کہ جو شخص اپنے جاہلی نصب پر فخر کرے جاہلیت کے نصب پر اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھے اللہ اور یہ بات کہنا سے نہ کرو ڈائریکٹ بات کرو ایسی بےحدہ بات معذ اللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں اس روایت کی سند بھی متصل ہے لیکن اس میں حسن بطری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تسری کوئی نہیں لہٰذا جس نے ان شبان کی روایتوں کو صحیح ماننا ہے پھر یہ والی گستاحانہ روایت بھی صحیح ماننی پڑے گی جبکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی گفتگو فرمائی نہیں سکتے اور اس سے بڑھ کر قرآن پاک میں ہے اتنا چلا اعلی عظیم اے امام امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب آپ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 اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے حالان یہ بھی فضیلت جو ہے بیسیکلی شب قدر کے بارے میں ہے للاۃ القدر للہ مبارکہ کے بارے میں ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے یہ حدیث جو ہے یہ من گھڑت حدیث ہے کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے ابو بکر بن عبد اللہ امام احمد بن حمر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کزاب راوی ہے یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا تو یہ روایت بھی اصول محدسین پر من گھڑت ہوئی یا یہ بات یاد رکھیں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 ایک سند اس کی منقطع یعنی وہ راوی کے آپس میں جو ہے وہ زمانہ ہی نہیں پایا ہوا اور دوسری روایت میں ابن کثیر جو ہے العبدی وہ ضعیف راوی ہے لہذا اصول محدثین پہ یہ روایت بھی ضعیف ہے البتہ ایک صحیح حدیث موجود ہے شابان مبارک کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ وہ سنن نسائی کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شبان المبارک میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اب یہ چونکہ کرٹیکل حدیث ہے اب میں دو نمبر ہی نہیں کروں گا کہ میں شب ورات کا رد کر رہا ہوں تو میں یہ حدیث چھپا جاؤں کیونکہ الحمد للہ میں نے تو وہ حق بات کرنی ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اصحاب الحدیث کا وہ بیان کرنا ہے کسی فرقے کی پرواہ کیے بغیر تو یہ کرٹیکل حدیث ہے لہذا میں اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دو ہزار تین کے اندر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 رمضان المبارک کے آخری دس دنوں میں آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کریں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کلو بھی دیا تو تیسری دھیر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاغ راتوں میں تلاش کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاغ راتیں گنوائی اکیسویں تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں یہ پانچ راتیں ان پانچ تاج راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے اب دیکھیں میں الحمد للہ نائنٹی پرسینٹ حدیث متفق اللہ بیان کر رہا ہوں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ محدسین نے کتنی محنت کر کے چیزیں جمع کر دیے کتابوں کے اندر زیادہ یہ جو پراپوگنڈا کیا ہوتا ہے کہ فلاح مولوی نے کوئی مسئلہ بتایا, بتایا ہے اللہ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 جو آج سنت صرف ہمارے اہل تشیہ بھائی پوری کرتے ہیں وہ ٹکی وہ کربلا کی نہیں رکھی ہوتی انہوں نے وہ افضلیت کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں یہ اس کی ملتی جلتی عادیث بہاری مسلم میں بھی موجود ہے تو میں تو اپنی فرقہ واریت سے بالاتر ہو کے یہ بات کر رہا ہوں وہ سمجھے کربلا کی مٹی رکھی ہوئی ایسا نہیں ہوتا وہ مٹی پر نیچرل چیز پہ سجدے کو افضل سمجھتے ہیں کبھی پتہ رکھ لیتے ہیں اور یہ بات ان کی ہاتھ کے زیادہ قریب ہے ہم اس کو نہیں کرتے یہ تو صرف ایک ہے جس کی امت پڑی ہے اور چھپائی جاتی ہیں مجرموں کو چھپایا جاتا ہے اور میں نے وہ تمام مجرم بے نقاب کیے ہیں اپنے دو گھنٹے کی گفتگو میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ حسینیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ جس میں پوری دنیا کے اندر ایک دفعہ جو ہے نا ہل چال مچ گئی کہ یہ بخاری مسلم میں یہ بھی بھی لکھی ہوئی تھی جو چھپائی جاتی تھی ہمیں اہل تشیعوں سے جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ موجود اہل تشیعوں سے بھی نہیں بلکہ راوزیوں سے اختلاف ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اہل بیس سے بکس رکھیں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 ان کو بھی کوئی نظر نہیں آیا یہ کہتا نہیں کہ یہ نظر آ جاتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے ان سے بڑے اللہ کے اولیاء کون ہیں اس سے بڑے دین کی حجت کون ہے لوگ تو ان کو بھی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن انیس رضی ابھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تیئیسویں رات کو پایا تھا شب قدر کے طور پر اکیسویں بھی تیئیسویں سابت ہوگی اور صحیح مسلم میں یہ ہے چھٹی عدیش ابئی بن کام رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ ستائیسویں رات جو ہے یہ شب قدر تو لوگ یہ پوچھتے تھے آپ انشاءاللہ کہے بغیر قسم اٹھاتے ہیں اتنے آپ کانفیڈنٹ ہیں تو انہوں نے کہا ہاں میں اس نشانی کی وجہ سے کانفیڈنٹ ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بتائی تھی کہ اس دن جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو وہ بغیر شعا کے ہوتا ہے یعنی وہ ٹکیا باہر نکلتی ہے سورج میں وہ تمکنت نہیں ہوتی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 لہذا ستائیسویں پہ بہت زیادہ حدیث ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو بریلوی مکتا فکر کے جو بھائیوں کو اس معاملے میں وہ زیادہ سلیبریٹ کرتے ہیں تو حدیث بہت موجود ہیں لیکن پھر اکیسویں اور تیئیسویں علی روایتوں کا کیا کریں گے تو اس کا اپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیسویں فرمائی تھی اس سال ستائیسویں کو آئی تھی ورنہ تو آپ کے خود مبارک زمانے میں اکیسویں کو تیئیسویں کو بھی آ رہی ہے لہذا یہ مقصد یہ ہے کہ پورا اشرا خصوصاً تاک راتوں میں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 آخری اشرا تو عبادت پر قمر کس لیتے اور خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے بلکہ آٹھویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفع حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ و وفات تک ہر سال اعتکاب فرمایا کرتے تھے اعتکاب اسی لیے ہوتا ہے تاکہ شبِ قدر کو تلاش کیا جائے بلکہ جامعہ میں حدیث ہے کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاب چھوٹ گیا تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس کا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 اہل سنت اصحاب الحدیث جو علماء ہیں ان سے سیکھ لیں جو پبلک میں فلاد و تسبیح کا طریقہ ہے اس میں کچھ غلطی ہے وہ انہیں سے جا کے سیکھنے بھی موقع نہیں کہ میں اس کو بیان کروں اب الحمدللہ ہم بالکل کلوز پہنچ چکے ہیں آج کے لیکچر کے اینڈ ہونے تک اب آ رہا ہے آج کے دور کا موسٹ کرٹیکل ایشو اور وہ ہے قیام اللیل جس کو عرف عام میں تراوی کہا جاتا ہے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 میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام علی مردوان سے تراوی کا لفظ ثابت کریں اس لفظ سے ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے مہدسی نے استعمال کیا جائز ہے لیکن اس کو آگے لا کے قیام الل کو پیچھے کر کے امت کو جو ہے فطرے میں ڈال دیا لہٰذا قیام الل کے لفظ کو عام کریں یہ سنت لفظ ہے اسی کو عام کریں تو اس میں اہل سنت کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے بریلوی جو ان کا ایک موقف ہے اصحاب العیز کا دوسرا موقف ہے اسی طریقے سے اہل تشیوں کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے ان کا بھی موقف بالکل ڈفرینٹ ہے لہذا میں ان شاء اللہ پھر کا واری سے بالا ہو کر حق بات پہنچاؤں گا چاہے اس میں کسی بھی مقدمہ فکر کو بات بری لگے جو حق بات ہے وہ ان اللہ آج اس معاملے میں بھی نئے نئے انکشافات ہوں گے جو میں نہیں کر رہا پہلے کے ہی لکھے ہوئے کتابوں میں چھپاتے تھے مولوی میں ان اللہ بیان کر دوں گا آپ جا کے خود چیک کر لیں اور ان مولویوں سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں چھپائی ہیں امت سے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 آسانئیں یہ ایسا کر ربو کا مقام قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام محمود پر مقام شفات پر فائز فرما دے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کر رہا ہو آپ کا پر استقامت کے ام پر اختیار کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرضی پورا سال امت کے لیے پورا سال سنت ہے صحابہ اکرام پڑھتے تھے تابعین تبا تابعین اور اولیاء اللہ آج تک پڑھتے آئے ہیں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 تو یہ میں چیپٹر ہی متراوی والا کھول رہا ہوں صحیح بخاری میں چھ حدیث انٹرنیشنل نبری کے مطابق دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار تیرہ تک پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق متفقی ابو سلمہ بن عبد عبدالرحبان رضی اللہ تعالیٰ نہوں, نے سیدہ عائشہ سے پوچھا اما جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی کیام الل کی کس طرح ہوا کی کرتی تھی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 پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکت وطر اتا فرمایا کرتے تھے یہ کل ہوئی گیارہ رکتے اب یہاں پر جو چار رکتوں کا بیان ہوا یہ بھی دو دو کر کے ہیں مغلی تھی تاجے گی بخاری مسلم کی چار کے بعد آپ تھوڑا ریسٹ فرما لیا کرتے تھے تو چار رکتوں سے مراد ایک سلام سے چار نہیں ہے دو سلام سے چار ہے دو رکتے پھر دو رکھتے اسی طریقے سے جو وطر ہے تین وہ بھی دو سلام کے ساتھ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 اور وہ ہے اگلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے لے کر فجر تک کبھی بھی گیارہ رکتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے اور دوسری روایت میں آتا ہے تیرہ رقطے اور اس میں انہوں نے فجر کی دو سنتیں بھی گن لی گیارہ رقتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکت پڑا کرتے پھر دو رگت پڑا کرتے پھر دو رکت پڑا کرتے پھر دو رگت پڑھا کرتے کتنی ہو گئی آٹھ پھر دو رگت پڑھا کرتے دس اور آخر میں ایک فطر پڑھا کرتے پوری نماز کو تاغ فرما لیا کرتے کیونکہ ایک ہی اور پورا تاغ ہو جائے گا آڈ ہو جائے گا جبکہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکت پڑھتے پھر دو رکت پڑھتے پھر دو رکت پڑھتے پھر دو رکت پڑتے یعنی چار رکت چار دفعہ دو دو رکت یعنی آٹھ رکت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین بتر پڑھتے اور وہ بھی دو رگت پڑھ کے پھر ایک بطر کو الگ سے پڑھتے لہذا گیارہ رگتے پڑھنی ہے دس قیام الحل کے نفل اور ایک بتر یا آٹھ قیام الہل کے نفل اور پھر تین بتر دو الگ کر کے اور ایک الگ کر کے یہ دونوں دونوں صورتوں میں گیارہ رگتے ہو گئی الحمدللہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفع حدیث ہے تیسری حدیث ابن عمر علی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام العلم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 اور رتر اور ہمارے جورف جو عام میں ترا भी چوتھی ریس بھائیوں یہ زبردست ریس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام ال کرو یہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے یہ تمہارے رب کے کورب کا ذریعہ ہے یہ تمہارے گناوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے اور یہ تمہارے گناہوں سے بات رہنے کا ذریعہ چار باتیں قیام الل کیا کرو رمضان کے علاوہ بھی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 اللیل کا آپشن نمبر ون یہ ہے کہ رات کو عشاء کے ساتھ ہی قیام اللیل کر لیا جائے اور اسی میں افضل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں جماعت کے ساتھ کیام اللیل کیا جائے جو ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر صرف اہل سنت میں سے اہل حدیث ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس سنت کو زندہ رکھا اور میں اس پہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں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 ان پر کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی یہی وجہ ہے الحمد للہ ہرمینش ری فین میں میری تین دفعہ حاضری ہوئی ایک دفعہ دو پانچ میں جب میری حاضری ہوئی دو دو میں رمضان مبارک کا مہینہ تھا تو قیام الل جب رمضان کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران بھی لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں وہ طواف نہیں رکواتے یہ نقلی عبادت ہے لوگ اپنی قیام العل بھی کر رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ امام کعبہ کے پیچھے اور مطاف پورا خالی کیا ہوتا ہے انہوں نے تاکہ لوگ طواف بھی کریں کوئی ان کو نہیں کرتا کہ آپ یہاں طواف کیوں کر رہے ہیں. جا کے اور یہاں بدبختی ہمارے ملک میں یہ مشہور ہے کہ جس نے قیام العیل نہ کیا وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا صبح یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی لے لیں ان کے لیے پھکی کہ بخاری اور مسلم کی متفع حدیث ہے وہ جو عدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت بُرا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اسی طرح ان اٹینڈنڈ معاملہ رہا پھر سعید البکر کے زمانے میں بھی لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے قیام الل پھر عمر کے شروع کے دور میں بھی اور پھر بعد میں عمر نے یہ معاملہ شروع کیا اس میں الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم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 دو جمع, دو جمع دو جمع دو جمع دو جمع دو اور آخر میں ایک رکت چاہے آپ اس کو دس رکد نوافل اور ایک فطر کہہ لیں یا آٹھ رقد نوافل اور تین فطر اب اس میں بارہویں حدیث جو اس کانٹیکس میں آخری حدیث ہے وہ المتا امام مالک میں جو عمر پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ جی حضرت عمر نے بیس تراوی شروع کروا دی تھی یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے اے جی صحابہ کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے بیس تراوی شروع کی تھی ان ظالموں سے پوچھے سیدنا عمر نے کب بھی اس طرح یہ شروع کروائیں ان کی جرت تھی کہ وہ یہ کام کرتے ہیں ایک ہی روایت ہے صحیح صنعت کے ساتھ المتا امام مالک میں بخاری اور مسلم کی صنعت پہ پہلے امام مالک وہی حدیث لے کے آئے ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ نے لے کر آئے ہیں وہی جو سید دو دس نمبر حدیث کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی رات آئے اور فرمایا کہ کیوں نہ میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں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 اور سیدنا تمیم داری کو رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو رمضان میں گیارہ رکت پڑھایا کرے اور امام ایک ایک رکت میں سو سو آیات علامت کیا کرتا تھا اور ہم لوگ بمشکل سہری کے قریب ہی قیام اللیل سے فارغ ہوا کرتے تھے اور بعض لوگ لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا کرتے تھے قیام اللیل سننے کے لیے کیونکہ مقصد تو قرآن سننا ہے تو یہ حدیث الموتا اس میں تین راوی ہے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 ایون مفتی احمد ہاں, نئی صاحب جو بریلوی ہیں انہوں نے بھی جال ہاک میں اس روایت کو کیا کہتے ہیں روایت تو بالکل صحیح ہے لیکن حضرت عمر کو اصل لگ گیا گیارہ شروع کرائیے بعد بھی کرتی ہیں سر وہ کسے کی تھیں سر جی ان کو دھوکا لگ گیا پہلے گیارہ شروع کرائی بعد میں بیس کروا دی انہیں روایت کو وہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکے اس کے بعد ایک اور منقطع روایت بھی امام مالک لے کر آئے ہیں کہ جزید بن رومان کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ سیدنا عمر کے زمانے میں لوگ تیئیس رکت ادا کرتے تھے بیس رکت نوافل قیام العیل کے اور تین بھیتر لیکن جزیر بن رومان رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عمر کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اصول محدثین پر یہ منقطع روایت ہے اور پکی زیس روایت ہے خود بریلوی اور جوبندی حضرات کے مشترکہ ممدوح ملا علی کاری المتوفا سات سو چودہ ہجری جنہوں نے مشکات المسابی کی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 پہلی رقط میں اجازل ارب الزا رہا اور دوسری رقم میں کل یا پھر رون پڑتے تھے یہ بھی یاد کر لیں یہ توحفہ لے جائیں تحجد پورا سال پڑھنے کا آپ نے ہرمایا آنکھ کھل گئی تو ٹھیک ورنہ اللہ تر تحجد کا ثواب لکھ دے گا زورقت نفل صحیح مسلم بھی ثابت ہے کہ آپ نے وطر کے بعد پڑھے لہذا اس سے یہ بات بھی پہ چلی کہ وہ جو عدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ کو اپنی نماز کی آخری نماز بناؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز رہنی چاہیے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 امام شافی کے قول کو الحمد ایک حدیث بھی صحیح مسلم کی سپورٹ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طول السلاطنوت افضل ترین نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو سجدہ لمبا نہیں جس میں قیام لمبا ہو کیوں یہ قرآن پڑھا جائے گا یہ ساری گیم قرآن کے گل گھومتی ہے یہ رمضان کا مہینہ بھی قرآن کا مہینہ الذي انزل فيه القرآن رات راوی میں قرآن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 کیا ری فین میں خالی بیس رقت تراوی ہو رہی ہے اگر اس کا مطلب اجماع ہے تو ہرمائش ریفین میں رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفال دین کیا جاتا ہے پوری دنیا کے اینفی نہیں کرتے تو اس پہ بھی جماع تصبر کریں ہرمائش ریفین میں آمین اونچی آواز سے ہوتی ہے اور گونج اٹھتی ہے مسجد پوری اس پہ بھی رجمع ہو گیا یہاں بھی اینفی شروع کروائے ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی ہرمائ میں بین کے اندر اکامت اکیری کہی جاتی ہے جو سنت ہے صحیح بخاری اور مسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذام کے جواب اذام کے کلمات دو دفعہ اور اکامت کے ایک دفعہ تعلیم فرماتے تھے سبائے قد کامت اصلاح کے تو پھر اکیری اکامت میں بھی جمع ہو گیا ہرماں شریف بین میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کوئی نہیں ہوتی امام کعبہ بیٹھ کے اور امام مسجد نبی بیٹھ کے اپنے اذکار کرتے ہیں کوئی اجتماعی دعا ہوتی تو لہٰذا یہ بھی نہ یہاں کریں اس میں ہو گیا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 ف ان تناز تم فیشین فردو او اللہ عطی اللہ وتی سے آج شروع ہوتی کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی ف ان تنازع تم فیش عین فرد اگر تمہارا حکمران سے جھگڑا ہو جائے تو اپنے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو آج یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو فیصلہ اللہ رسول سے کرواؤں اس پہ میری پوری گفتگو ہے پچیس منٹ کی مسئلہ تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمان اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تقلید پہ موٹی موٹی کتابیں ایک طرح ہیں اور پچیس منٹ کی گفتگو ایک طرح کہ نہ ہم مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہیں ہم متبع سنت ہیں قل ان تحبون تم تو اللہ فخبی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 حنفی مسئلہ جو مسلح یہ مسلم خان کعبہ شریف پاکستان کی طرف سے دیکھے ایسے یہاں پر حنفی تھا یہاں پر شافی یہاں پر جو ہے وہ مالکی اور یہاں پر حمبلی ہم, یہ چار مسلح تھے اور مقام ابراہیم پہ کوئی مسلح نہیں تھا جو قرآن میں حکم ہے بدت خدوم اب مقام ابراہیم مسلح تو جیسے ہی حکم آئی حکومت آئی علماء عرب کے بعد انہوں نے کہا چاروں مسلح اٹھاؤ ان کے اور مقام ابراہیم پہ امام کہعبہ انہوں نے کھڑا کیا سنت کے مطابق اب چار مسلح اٹھائے گیارہ رکت ہوئی تو یہ تو چونکہ پڑھتے تھے بیس رکت انہوں نے اپنے امام آگے کھڑے کر کے پھر تراویاں شروع کروا دیں مزید آگے تو پھر علماء عرب نے حکومت نے مشورہ کیا کہ یہ ہم نے مسلے اٹھائے تھے پھر انہوں نے مسلے ڈال دیے ادھر اپنی تراوی لادا تھے تو انہوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں دو امام مقرر کر دیتے ہیں کیونکہ دس رکت اور سات بطر سنت ہیں تو ایک امام دس رکت پڑھا کے چلا جائے دوسرا امام آ کر دس رکت پڑھائے تاکہ یہاں پر وہ سنت سے ایکسیڈ بھی نہ کریں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 اور تین بطر ادا کیے جاتے ہیں گیارہ رکت ایون خانہ کعبہ میں بابل عمرہ کے ساتھ ہی ایک باہر مسجد ہے اس میں بھی گیارہ رکت ہوتے ہیں مدینہ یونیورسٹی میں گیارہ رکت ہوتی ہے مکہ یونیورسٹی میں گیارہ رکت ہوتی ہے مکہ اور مدینہ میں کئی مسجدیں میں نے وزٹ کی ہیں گیارہ رکت ہوتی ہیں صرف وہ انہوں نے ان کو ہنفیوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کہ وہ یہ اپنی لادہ امامت نہ شروع کروا دیں انہوں نے یہ کام شروع کیا میرا کوئی ایک عام ہنفی کے ساتھ محبت ہے نہ میں ان کو اہل سنت سے خارج کرتا ہوں بس تاویل کی غلطی لگی ہے ان کا جو ہے وہ اصلاح ان کی کرنی چاہیے پیار و محبت کے ساتھ فتوا نہیں ان پر لگاتا لیکن ان کو یہ بات حاگ ہاں پہنچانی چاہیے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا معاملہ شروع کیا ادروائز انہوں نے یہ شروع نہیں کرنا تھا اسی لیے پورے سعودی عرب میں گیارہ رکعت ہی پڑھی جاتی ہیں اگر بیسو تو پھر سارے بیچ پڑھا رہے ہوں تو یہ اس کی حکمت تھی خود میں نے امام کعبہ سے میری ڈسکشن ہوئی شیخ زین اللہ دین سے مکے میں انہوں نے کہا میں نے ان سے پوچھا جی کیا ملئی کتنی رقط ہے رمضان اور غیر رمضان میں انہوں نے کہا جی گیارہ تو میں نے کہا یہ ہر شریف ہے میں ان کی وجہ سے ہم کرتے ہیں ادر وائز وہ کہتے ہیں وہ اپنی کسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے کہتے تھے اس مسجد میں میں گیارہ رکت پڑھاتا ہوں الحمد اب آخری چار منٹ کے اندر تین احادیث صدقہ فطر سے متعلق اور ایک حدیث شوال کے روزوں سے متعلق پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق والی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فکر ایک سا یعنی ڈھائی کلو ہمارے پاکستان کے مطابق انٹرنیشنل ڈھائی کلو کھجور یا جو ہر آزاد غلام اور بچے اور ہر مرد و عورت پر فرض کیا رمضان کے اندر تمام پر حتیٰ کہ ایک دن کا شیرخوار بچہ بھی جو پیدا ہوگا نا اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا ڈھائی کلو کھجور یا جو اس روایت میں تو یہ ہے دوسری روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھائی کلو یعنی ایک سا غلہ کھجور اور پنیر اور منقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام صدقہ فطر کے طور پر دیتے تھے تو غلے میں گندم بھی آ جاتا ہے جو بھی باجرہ بھی تمام چیزیں تو آج کے ہمارے پاکستانی اس دو کے اندر تقریباً آٹا چھتیس روپے کلو ہے اچھا آٹا جو ہے تو یہ نوے روپے بنے گا ڈھائی کلو آٹے کا نوے روپے صدقہ فطر بنے گا ڈھائی کلو آٹا یا اس کی گندم کی قیمت جو ہم نے صدقہ فطر رمضان مبارک میں عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن ابی داؤد اور سن ابن ماجہ میں صحیح عزیز ہے کہ صدقہ فطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو بےودہ اور فوہوش باتوں سے پاک کرنے کے لیے پہلی چیز دوسری محتاجوں کی مدد کے لیے یہ دو وجہوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ داروں پر مقرر کیا ایک تو ان کی جو غلطیاں ہوں گی کمپنسیٹ ہو جائیں گی دوسرا محتاجوں کو بھی عید اچھی کرنے کا موقع مل جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا اور جس نے بعد میں کیا تو وہ عام صدقہ ہوگا پھر وہ والا ثواب نہیں ملے گا عام سد کا لیکن بعد میں بھی دے لینا چاہیے اور آخری حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے جامعہ ترمزی سنبی دعود سنن نتا اور سنب ماجہ یعنی سنن اربا میں بھی پانچوں کتابوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے بعد شوال کے چھ روزے رکھ لیے وہ اللہ کے حضور ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے ہمیشہ روزے رکھے یعنی ہر سال چھ روزے رکھ لیں تو پوری زندگی کے روزے اس کے شمار ہوں گے اس لیے علماء کہتے ہیں ان چھ روزوں کا ثواب پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے تو شوال کے چھ روزے رکھنا سنت ہے اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ فوراً بعد شروع ہو جائیں یہ بھی ضروری نہیں کہ ساتھ ساتھ رکھیں توڑ توڑ کے رکھ لیں کبھی پیر کا رکھ لیں کبھی جمعرات کا پھر پیر کا جمعرات کا چھ روزے پورے مہینے میں پورے کرنے ہیں الحمدللہ یہ وہ مسئلہ ہے جو فتح علم میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امام عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شوال کے چھ روزوں کو بدت کہتے تھے ان تک ادیز نہیں پہنچی تھی امام مالک نے بھی خود المتا امام مالک میں لکھا ہے کہ میں نے کسی تابعی کو یہ چھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا تو ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی لیکن آج الحمدللہ ہمارے حنفی بھائی بھی بریلوی بھی دیوبندی بھی اور اہل حدیث بھی تمام ان چھ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں میں خود بھی 31 سال تک بریلوی رہا میں اس وقت بھی ان چھ روزوں کا اہتمام الحمد کیا کرتا تھا اور ہمارے جو اس وقت بزرگ تھے علما تھے وہ کروایا کرتے تھے اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے تو الحمدللہ یہ ہماری گفتگو رمضان مبارک کے حوالے سے مکمل ہوئی یہ تقریباً ایک گھنٹہ پچاس منٹ تک آج پہنچ گئی اور پچھلی دفعہ بھی ایک گھنٹہ پچیس منٹ تھی تو یہ سمجھ لیں تقریباً پونے تین گھنٹے کی گفتگو تقریباً بن جائے گی انشاءاللہ یہ ہم لوڈ اپلوڈ کر دیں گے ایل سنت پاک ڈاٹ کام پر بھی اور ہمارا جو یوٹیوب ٹیوب پہ چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ اس پہ یہ ہمیشہ ان میری زندگی رہے یا نہ رہے یہ کیا تک کے لیے ایک ایسٹ تیار ہو گیا الحمد للہ کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی اور فرقہ کا سے بالا ہو کر الحمد تمام معاملات امت تک پہنچانے کا شرف حاصل ہوا ہے صبح نق اللہ ارشد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محفو کر دے وما غما